أعوذ باللہ من رحمان الحمد اللہ الرحمن اللذی خلق السماوات والأرض وجعل والنور ثم پارے سورح انام کے یہ تہل رکو ہے اور یہ پہلے رکو آیات نمبر ایک سے لے کر آیات نمبر گیارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس سرح مبارکہ میں بیس رکو اور ایک سو پینسٹھ آیاتیں ہیں تین ہزار ایک سو کلمات اور بارہ ہزار نو سو حروف ہیں انعام یعنی وہ صورت کی جن میں کچھ حلال اور حرام جانوروں کا ذکر ہے تو عرب کے مشرقین نے کچھ جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دیا تھا اور کچھ جانوروں کو وہ اپنے گھروں اور معاشرے کے کچھ افراد کے لیے حلال اور باس کے لیے حرام سمجھتے تھے اور وہ دوسروں کو یہ بابر کرا کے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس شرائے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے حیوانات اور جانوروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو حلال ہے اور کچھ ایسے کہ جو ممنوع اور حرام ہے اور ساتھ ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کی ہیں چاہے وہ حالات جانوروں کی صورت میں ہوں یا حرام جانوروں کی صورت میں اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ اس اللہ نے ہمیں شکوق اور شبہات کے میدان میں بھٹکتا ہوا نہیں رہنے دیا بلکہ اس کریم ذات نے ہم پہ یہ انعام اور اکرام کیا ہمارا کہ اس نے ہمیں اپنے مخلوقات میں سے جو جانور حلال ہے وہ ان کا حلال ہونا بتلا دیا اور جو حرام ہے ان کا حرام ہونا بدلا دیا یہ اللہ تبارک وطالیہ نے ہم پہ ایک انعام فرمایا تو اس سورج مبارکہ میں اللہ کے کچھ انعامات کا بھی ذکر ہے اس مبارکہ کا شروع لفظ الحمد سے ہوتا ہے جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے اور مراد اس خبر سے لوگوں کو حمد اور تعریف کی تعلیم دینا ہے اور تعلیم کے اس طرز خاص میں اس طرف بھی اللہ تبارک و نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کسی کے حمد اور تعریف کا محتاج نہیں ہے کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنے ذاتی کمال کے اعتبار سے خود بخود محمود ہے اس لیے اس کل الحمدللہ الحمد کے بعد ارزمین اور آسمان دن اور رات روشنی اور اندھیرے خیر اور شر ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے کہ میں یہ سارے کارنامے سر انجام دینے والا ہوں میں اکیلا ہوں اپنے ذات میں بھی اور اپنے صفات میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے چونکہ یہ سورہ مبارک کا مکی ہے یعنی حجت سے پہلے نظر ہونے والی صرف میں سے ہے اور مکہ کے اندر لوگوں نے کئی معبود بنائے رکھے تھے اور ان معبودوں کے بارے میں انہوں نے اپنے سے خیالات بنائے اور گڑھ رکھے تھے کہ یہ ہمارے کچھ معبود جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ دفاع شر کا کام کرتے ہیں اور کچھ خیر پہنچانے کے امور سر انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و وطالیہ نے ان لوگوں کے اس نظریے کو مسترد فرما دیا کہ دنیا کے اندر مجوس دو خالق مانتے ہیں ایک یسدان اور دوسرا اہرمن یسدان کو خالق خیر اور اہرمن کو خالق شر قرار دیتے ہیں اور انہی دونوں کو نور اور ظلمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جو خالق خیر ہے یعنی یسدان وہ گویا نور ہے روشنی ہے خوشحالی ہے اور جو خالق شر ہے یعنی احرمن وہ گویا ظلمت ہے اندھیرا ہے اسی طریقے سے ہندوستان کے مشلقین نے 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بنایا اور ان قوموں میں ایک آریہ سماج جو پارٹی ہے گروہ ہے وہ توحید خائل ہونے کے باوجود روح اور مادہ کو قدیم اور اللہ تبارک وطالی کے قدرت اور خلقت سے آزاد قرار دیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ توحید کسی بھی راستے سے ہٹ گے اسی طرح سے نصارہ توحید کے خیال ہونے کے ساتھ ساتھ ہر دیسال صلاح السلام اور ان کے والدہ کو خدا کا شریک اور اللہ کا حسداس قرار دیتے ہیں اور پھر بھی وہ توحید, توحید کے عقیدے کے دعویدار ہیں ان کو ایک تین اور تین ایک کا غیر معقول نظریہ اختیار کرنا پڑا ہے جس پر وہ آج بھی کاربن ہے اسی طریقے سے مشرقین عرب جو تھے وہ ہر پتھر کو تراش خراش کر کے اور ہر مٹی کو وہ گہرے سے مورتی بنا کر اس کو وہ انسان کی زندگیوں میں شر اور خیر کے مالک قرار دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ خیر اور شر کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے لہذا بھلائی مانگنے کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کی جائے اور خیر سے پناہ مانگنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمد للہ سب تاریخ اللہ ہی کے لیے ہے خلق السماوات اب جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وجعل الظلمات والنور نور اور اسی نے اندھیرا اور اجالا پیدا کیا بعض مفسرین نے اندھیرے سے مراد انسانوں کے اوپر مصیبتوں کو لیا ہے اور اجالے سے روشنی سے مراد خوشحالی مراد لی ہے تو خوشحالی یا بدحالی روشنی یا اندھیرا راحت یا دکھ اور پریشانیاں ان سبوں کا پیدا کرنے والا اللہ کے ساتھ ہے پھر بھی وہ لوگ جو منکر ہے بے رب اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں اللہ وہ ذات ہے خلق من تینن جس نے تمہیں مٹی سے بنایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی یا یہ ہے کہ ہر انسان جو غذا پاتا ہے اس غذا کی جو تخلیق ہے پیدائش ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے مٹی سے ہے اور اس غذا کے اندر مٹی یہ اعجا شامل ہے تو گویا انسان مٹی کا جو خلاصہ ہے رضا کی صورت میں اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس رضا کا جو خلاصہ ہے وہ انسان, کا انسان کے وجود کا جز بنتا ہے یعنی خون حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے حضرت آدم علیہ صلاح وسلم کو مٹی کے ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ روپ اور اخلاق و عادات میں ایک دوسروں سے مختلف ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی سرخ ہے کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے کوئی پاکیزہ خصلت کوئی خدیث توقع یہ اس مٹی کے اثرات ہیں جو انسان کی اس فطرت کے اندر روز اول سے شامل کر دیے گئے وہ ہجدم مسمن اور ایک وقت مقرر آئندہ اللہ کے پاس ہے تمترون تر، تَم پر بھی تم شک کرتے ہو یعنی مٹی سے انسان بنانے کے بعد اللہ نے اس کے لیے زندگی کا ایک وقت مقرر کیا جو اللہ ہی جانتا ہے اور اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا وقت یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ بھی اللہ تبارک و وطالعہ کے مقرر ہے وَهو اللہ الارض اور وہی ہے اللہ کے آسمانوں میں بھی وہی اور زمین میں بھی وہی یا عالم و وہ جانتا ہے تمہارے چھپے باتوں کو اور تمہارے ظاہری باتوں کو وہی علوم و اور وہ جانتا ہے جو خوش کم کرتے ہو من آیت من آیت ربهم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے نشانی میں سے اللہ کا عنوان برتتے ہیں اللہ فرماتا ہے جٹلا دیا سچ کو جب وہ ان تک پہنچا پس ان کے پاس حقیقت ماں کا نوبیہ استاذ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کیونکہ مشرقین مکہ اور دیگر منقرقوں قومیں قرآن مجید میں بیان ہونے والے حقائق کا استحضا اڑایا کرتے تھے کہ بے قیامت آئے گا یہ سارے لوگ کیسے کیے جائیں گے پھر ایسے لوگوں کا حساب اور کتاب کیسے ہوگا یہ خیالی باتیں ہیں قصے اور کہانیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد ان کے پاس وہ وقت آئے گا جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں عالم یاہو کیا وہ نہیں دیکھتے کم اہلک من, من قرن کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان سے پہلے مکن نہ ہو فی الوے جن کو ہم نے مضبوط ٹھکانے دیے تھے زمین میں ما ایسے, ایسے ٹھکانے نمکل قلع کہ ان کے طرح ہم نے تمہیں مضبوط ٹھکانے نہیں دیے لیکن وہ مضبوط طرف میں اگر اپنے ان مضبوطیوں کے باوجود اپنی وجود کو دنیا میں برقرار نہیں رکھ سکی تو یقیناً یہ بات بہواضی ہوتی ہے کہ اس سارے کائنات کا نظام چلانے والا ایک طاقتور ذات ہے کہ کوئی شخص اس قدیر اور باقمال ذات سے بغاوت کر کے اپنی وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ اور ہم نے نازل کیا ان پر بارش مدرارہ لگتار وَجَانْنَا الْأَنْحَارَ اور ہم نے بنائی ہے نہریں تجری من تختہم جو ان کے نیچے بہتی ہے فَأَحْلَقْنَاهُمْ پَس ہم نے ان کو خلاک کیا بِزُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے وَأَنْشَانَا مِنْبَادِهِمْ اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرمن آخرین اور قوموں کو تو معلوم یہ ہوا۔ کہ اللہ کے مخاطب لوگوں پر یا مسلمانوں پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کو اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے اس لیے کہ انسانوں پر مسلمانوں پر جو آزمائش آتی ہے وہ یا تو ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے اگر وہ گناہ نہیں ہے تو پھر ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ ان کے درجات کی بلندی کی اسباب پیدا فرما رہا ہے جیسے کہ حادث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا چھبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانٹے چھبنے کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اگر اس کے ہاں گناہ نہیں ہے لیکن ماز اپنے آپ اپنے بارے میں یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم تو گناگار نہیں ہیں لہٰذا ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہم پہ پر یہ پریشانی آ گئی ہے اس لیے اپنے معمولاتی زندگی انفرادی اور اجتماعی معاشی اور معاشرتی اخلاقی سارے زاویوں سے اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی موڑ پہ کہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے خلاف تو نہیں کر رہے اس لیے کہ بندہ دنیا میں کسی دوسرے کو دھوکہ تو دے سکتا ہے اپنے آپ کو ان سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے اپنے عمل کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے ذات کو دھوکہ نہ دینا ممکن نہیں اور نہ اس سے کوئی چیز چھپانا ممکن ہے ولابن اور اگر ہم اتارے تو پر کتاب لکھا ہوا کاغذ میں فنا مسو <بِعَدِهِم> پھر وہ چھوڑے اس کو اپنے ہاتھ سے فرو کہیں یہ ممکن کہ سے یہ نہیں ہے مگر سریح جادو یعنی اگر ان کے سامنے آسمان سے ہم کتاب صحیفوں میں لکھا ہوا نازل کریں اور یہ ان صحیفوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی چھولیں تو یہ منکر پھر بھی انکار کریں گے اور اس کو جھاد قرار دے کر کے پھر بھی الزام کریں گے لہذا جو لوگ قرآن کا جو لوگ اسلام کا جو لوگ پیغمبر کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار پر توجہ نہیں دینا چاہیے وقال لولا ان ضلع علیہ اور وہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نادر نہیں کیا گیا اللہ کا ارشاد ہے اگر ہم اتارے فرشتے تو پھر صحیح تمام ہو جائیں سن ملائی ضرور پھر ان لوگوں کو کوئی مہلت نہ ملے اللہ تبارک و وطالعہ کی طرف سے قرآن کا بیگام لانے والا تو فرشت ہی تھا لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بھائی فرشتے اتنے بڑے پیمانے پہ نازل ہوتے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے جو چلا کی وضاحت آئے گی کہ بے محمد ہمارا رسول اللہ کا رسول ہے اور ہم اس بات کے شہادت دینے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں لہذا ایمان لیں اور ہم فرشتے ہیں تو بھائی فرشتے جب اتنے بڑے پیمانے پر حقیقت کو لوگوں کے کھول دیں گے تو پھر وہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں رہے گی بلکہ وہ تو حساب اور کتاب کے لمحات ہوں گے وَلَوْ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے رسول کو فرشتہ بناتے رجال نہ ہو رلند تو ہم اس کو آدمی کی صورت میں بیچتے ہیں وہ اللہ بسنا علیہ میل اور ان کو پھر بھی وہی شبہ ہوتا کہ جو شبے جس شبے میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ مقصود اصلی انسانوں کو ہدایت دینا ہے اور انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو اگر ان کے سامنے اللہ فرماتا ہے ہم فرشتی کو رسول بنا کر کے بیچ دیں تو اس فرشتی کو بھی ہم آدمی کی صورت میں بیچتے اس لیے کہ اگر فرشتہ ان کے پاس اپنے اصلی صورت میں آتا تو پھر ان لوگوں نے یہی اعتراض کرنا تھا کہ بھائی ہمارے لیے تو اس فرشتے کے سنت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ فرشتہ نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ یہ سوتا ہے نہ بچوں کی فکر نہ عزیز و رفارت کی فکر نہ کاروبار کا کوئی فکر نہ یہ دھکتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے بھئی ہم تو کمزور ہیں ہمارے لیے اس فرشتے کے پیروی ممکن نہیں ہے تو انہوں نے اعتراض کرنا تھا اور جب ہم اس فرشتے کو انسانی صورت میں بیچتے تو پھر انہوں نے اسی شبے میں بڑھ جانا تھا کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہے نہیں یہ تو انسان ہے لہٰذا ان کے اس طرح کے اعتراضات پر توجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے رسول من کا اور یقیناً مزاق اڑایا گیا کہ ہمبروں کا آپ سے پہلے بھی لیکن انجام فہا قبل پھر گھیر لیا ان کو اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ماں کا بے حسا کی جس پر وہ ہنسا کرتے تھے کہ بھائی اللہ کی طرف سے کیسے عزاب آ سکتا ہے جب اللہ کا پیغمبر ان کو بتاتا تو پھر وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ کا اشارہ ہے قبل لدینہ بس گھیر لیا ان لوگوں کو سخیر جنہوں نے مذاق اڑایا ان, ان میں سے ماں اس چیز نے کانوبی استادی ان جس کا وہ استحضاء اڑایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں کو اپنے مقررہ وقتوں پہ ظاہر کرتا ہے لیکن پہلے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے وہ فیصلے فرما دے ان کے اعمال کے بنیاد پہ جو اللہ نے بتائے ہیں اس سے پہلے پہلے بندوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے وقصد دعانہ الحمدللہ رب النابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ال سے سورہ سرام کا یہ دوسرا رقو ہے اور یہ دوسرا رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے اکیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و وطالعہ نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے کہ جو اللہ تبارک و وطالعہ کے عبادتوں میں اوروں کو شریع قرار دیتے ہیں اور اللہ کے طرح جو اوروں سے بھی یہی امید لگائے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی خالق خیر اور شر ہے اللہ تبارک وطالعہ نے مجموعی طور پہ چند چیزوں کا نام لے کر ان سے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے آنکھوں کے سامنے میرے قدرت کے جن نمونے ہیں تم جن کو اللہ کا شریع قرار دیتے ہو یا اللہ کے اس کائنات میں ان کو مؤثر سمجھتے ہو یہ بتاؤ کہ اللہ کے اس کائنات میں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا یا اللہ کے اس کائنات کے کون سی چیز میں وہ اللہ کے شریک ہے اللہ کا کے دیکھو زمین میں سم منظور پھر دیکھو کئی کان آخل مقبین کیسا ہوا انجام جٹرانے والوں کا دین اسلام اپنے ماننے والوں کو غور اور فکر سوچ اور بچار کا تاک کرتا ہے کہ اسلام صرف آنکھوں اور کانوں کو بند کر کے ایک طرف چلنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسلام تو حقائق پہ نظر کر کے اور حقائق پر غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ بندہ سوچ لے کہ اللہ کے بارے میں جو اس کا عقیدہ ہے کیا اس کے اندر کوئی شک ہے تو اللہ تبارک و تدر کا شاد ہے پل کہہ دیجیے لمما فیس سماوا کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اگر وہ لوگ آپ سے پوچھ تو قول اللہ آپ کی دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے کتب علی نفس الرحمہ اسے نے لکھی ہے اپنے ذمہ محربانی لا یجمعنکم الیوم القیامت وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن لا رئی وفی اس میں شک کوئی شک نہیں اللہ بین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان مدال رکھا ہے فہم لا یمنون بس وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے قیامت کا جو نظریہ اسلام پیش کرتا ہے اور اس سے پہلے بھی اللہ نے آسمانی کتابوں میں اس نظریے اور عقیدے کو بنیاد قرار دیا ہے اسلامی عقائد کا اس کا صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و اطلاع نے کتابوں کے حوالے سے اپنانے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی تاکید ہی ہے بلکہ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ قیامت ہونا چاہیے اس لیے کہ دنیا کے اندر تو پورا پورا انصاف ممکن نہیں ہے اور اس کی ایک عام سی مثال ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر ظالم بن جاتا ہے اور وہ ظلم کر کے اگر دس دسدمیوں کو قتل کر لیتا ہے اور پھر اس ظالم کو اگر حکومت وقت پکڑ لیتی ہے اور اس کو سزائے موت دے دیں تو مارنے والا تو ایک ہے اور جتنے مارے گئے ہیں وہ دس بندے ہیں اور دس بندے جو مختلف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان خاندانوں میں سے ہر ایک خاندان کا یہی مطالبہ ہے کہ بھائی ہمارے جس رشتہ دار کو اس ظالم نے مار دیا ہے اس کے بدلے اس کو سزا دی جائے اس کو سزا موت دی جائے تو اب ان وراثان میں سے کس کس کے اس مطالبے کو پورا کیا جائے گا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ بے ہر گھرانے سے یا ہر خاندان سے ایک ایک بندہ اس نے ظلم کے ساتھ مار دیا ہے لہذا ہر ایک کا مطالبہ میں ہے لیکن ہر ایک کے مطالبے کو پورا کرنا دنیا میں ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس ظالم کو سزائے موت دی جائے تو بے وہ تو ایک کے بدلے میں ہو گیا وہ باقی نو کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کو کہاں سے خون بہا ان, کا, ان کے قتل کا پورا کیا جائے گا جان کے بدلے جان کی صورت میں اسی لیے اکرد بھی یہ کہتا ہے کہ بھی ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں ہزاروں انسانوں کے قاتل کو بھی پوری طریقے سے سزا مل سکے تو اللہ کا احساس ہے کہ قیامت کے دن سبوں کو جمع کیا جائے گا جس میں کوئی شک نہیں وہ لہو ماسکنفی اللہ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آرام پکڑتے ہیں رات میں اور دن میں وہ سمی العلیم اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے غیر بول کہہ لیجیے کیا میں اللہ کے کی سوا کسی اور کو اپنا مددگار بناؤں حالانکہ خاطر سماوات آؤ وہی بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا وہ یوتھ امو اور وہی سبوں کو کھلاتا ہے والا یوتھام اور اس کو کوئی بھی نہیں کھلاتا یعنی وہ سب کو کہانی کو دیتا ہے لیکن کوئی اس کو کہانی کو نہیں دیتے اس لیے کہ وہ خود کہتا نہیں ہے اس کمزوری سے مبرہ ہے تو زمین اور آسمان پیدا کرنے والا اللہ کی ذات سب کو رزق دینے والا اللہ کی ذات تو پھر خوشحالی کے کی حصول کے لیے کسی ایک دوسرے کے در پہ سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہے ال کہہ دیجیئے انشک مجھے حکم ہوا ہے ان انکون یہ کہ میں رہوں اول من اسلم سب سے پہلے حکم ماننے والوں میں سے ولا تکونن من اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو ہرگز شیر کرنے والوں میں سے نہ ہونا بول کہہ دیجیے انی اخواف بے شک مجھے خوف ہے ان آسائط ربی اگر میں نا فرمانی کروں اپنے رب کی آزاد یوم عظیم اس بڑے دن کے آزاد میں یوسرفان ہوں یوم اس دن جس دن ٹل گیا اس پر سے عذاب فقد رحما تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا وزار الفض المدین اور یہ بڑی کامیابی ہے وہی نیم اللہ بر فلاح کا شف الح اللہ اور اگر وہ اللہ پہنچائے تجھ کو کچھ تکلیف تو فلا کا شف الح اللہ اس کو تجھ پر سے کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اس کے ان سس کا بخیر اور اگر وہ تجھے پہنچائے بھلائی فہو اللہ کل القبیر تو پس ہر چیز پہ وہ قادر ہے لہذا دفع مذرت کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع اور طلب منفیات کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے بہول قو و فوقۂ عبادی ہی اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر وہ الحکیم القبیر اور وہ بڑی حکمت والا سب کا خبر رکھنے والا ہے قول دیجئے ان اکبر و شہادت سب سے بڑا گواہ کون ہے کہہ دیجیے کہ اللہ شہید بینی و بینک وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان یعنی اللہ ہی اللہ کے اس کائنات میں سب سے بڑا گواہ ہے اور وہ اللہ گواہ جس کے برحق ہونے کی شہادت دے وہی حق ہے تو وہ اللہ بتاتا ہے کہ بھی زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سبوں کا خالق اور مالک میں ہوں ان سبوں میں میرا حکم چلتا ہے سبوں کو روزی عطا کرنے والا سبوں کو پریشانیاں سب سے پریشانیاں دور کرنے والا وہ میں ہی ہوں تو پھر بندوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے دربار پہ اس نظریے سے نہیں جانا چاہیے کہ بھائی یہ مجھے کامیابی عطا کرے گا یا یہ مجھ پر سے پریشانیاں دور کرے گا اس لیے کہ نہ وہ پریشانیوں کا پیدا کرنے والا ہے نہ وہ پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے نہ وہ خیر کا پیدا کرنے والا ہے نہ وہ کسی کو خیر پہنچا سکتا ہے قرآن اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن لیکن ذرکم بھی تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کروں ومن بلغا اور ان کو بھی جن تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ جائے کیا تم گواہی ہو اَنَّمَا اللَّهِ إِلَحًا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی بڑی اماط و سکون اور بے شک میں بےزار ہوں تمہاری شرک سے اللہ آتے کتاب بولو جن کو ہم نے کتاب دی یار ہوں وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یا عرفون اہم جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں گزشتہ آس، آسمانی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم کے صفات یہ سارے کے سارے بیان کیے گئے اور ان آسمانی کتابوں میں بیان ہونے والے آپ کی صفات کی بنیاد پر آپ کو ایسے آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے جس میں کوئی شک کی شبہ باقی نہیں ہوتا جس طرح کہ ایک شخص کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ جب دس بندوں میں اس کا بیٹا آ رہا ہو تو اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں میرا بیٹا کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے تو آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور دی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات کمالیہ ایسے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگ نبی برحق کو بآسانی پہچان سکتے تھے اللہ کے اخشاعد اللہ دین خم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان فہم لا یؤمنون پسب وہ ایمان نہیں لاتے الرحمن الرحیم من من او لا يفلح الظالمون ساتھ میں پارے سورہ انعام کے یہ تیسرا رکو ہے یہ رقو آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رقو میں کچھ تو مشقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کچھ منافقین کا بھی ذکر ہے اور کچھ گفار کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کا یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ بھائی یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوز باللہ اپنے طرف سے بناتا ہے پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ گزشتہ آسمانی کتابوں سے قصے اور کہانیاں انہوں نے جمع کی اور پھر ان قصور کہانیوں کو عربی زبان کا لباس پہنا کر لوگوں سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی اللہ نے نازل کیا حالانکہ ان لوگوں کے یہ اعتراضات کئی وجوہات کے حوالے سے غلط تھے ایک تو اس حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے کہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں سے کچھ پڑھ کر کے پھر ان کو عربی زبان کا لباس بنا دے دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز ملکوں کے کچھ زیادہ سفر بھی نہیں کیے تھے تاکہ یہ خیال کیا جا سکے کہ آپ نے وہاں کے اہلی کتاب سے یہ سارے قصے سنے اور ایک بات یہ بھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب کچھ اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے کرتے تو پھر یہ سارے کام جوانی کے اوائل دور میں ہونا چاہیے تھا اپنے 40 سال کے بعد جب انسان کے خواہشات مان پڑنا شروع ہو جائے پھر ایسے باتوں کے کہنے کی کیا ضرورت اور ایک بات یہ بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات کیا تھے لوگوں کو بخوبی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات کیا ہے آپ کے کی چاہتے کیا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چالیس سال ان لوگوں کے اندر گسے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بے انصاف ہے وہ جو اللہ پر جھوٹے بات باندھ لیں یعنی اپنی بات کو اللہ کا بات کہیں اور اللہ کی طرف اپنی بات کو منسوخ کریں وہ بڑا بے انصاف ہے لیکن وہ بھی بڑا بے انصاف ہے جو اللہ کی بات کا انکار کر لیں اللہ کا احشاد ہے کہ جو ہمارے کلام کا اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ یہ کلام ان کے عقائد کے خلاف پڑتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے عقائد میں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک قرار دیا ہے خیر اور شر کا مالک سمجھا ہے تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے وہ شراکت دار ان کو نفع پہنچانے کے غرض سے کہیں بھی دکھائی نہیں دیں گے اللہ کا احساد ہے امن ازرم اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے اخترا علی اللہ کا جو بہتان باندھے اللہ پر جھٹا اوکذب بی آیاتی یا پھر اللہ کے آیاتوں کو جھٹا ہے یعنی اللہ پر جھٹ باننے والا بھی بڑا بے انصاف اور اللہ کے کلام کو جھٹانے والا بھی بڑے بے انصاف تو وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر یہ الزام لگاتے ہیں ان کو اپنے الزام کا بھی اور اپنے عقیدوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے ان نحول ظالمن بے شک اللہ ظالموں کو کامیابیوں سے امکنار نہیں ہونے دیتا یومن اخرم جمع اور جس دن ہم ان سبوں کو جمع کریں گے اشرک پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا نشر کا حکم تم کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے سم من تکن فتنا تو ہوں پھر ان کے پاس کوئی فریب نہیں رہے گا اللہ ان قالو مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ رب نامہ قنہ مشرقین اللہ کی قسم ہے ہمارے رف ہم نے تو کبھی شرک کیا نہیں یعنی قیامت کے دن مشرقین غلط بیانی کریں گے جھوٹ بولیں گے اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے قرآن مجید میں انشاء آئے گا کہ بعض مواقع پہ وہ لوگ انکار کر لیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کے منہ کو سیل مہر کر دو بند کر دو اور ان کے وجود بولنا شروع کریں گے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں یہ بولنا شروع کریں گی کہ بے اس بندے نے کہا ان سے کیا کیا کام لیے ہیں ان ذر کہ کا کزب عالیہ انفسم یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر حضر اللہ اور کھو گئے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے اور ان میں سے بات وہ ہے جو آپ کی باتوں کو سننے کے غرض سے آپ کے کان لگا رکھتے ہیں وجال قلوبہ اکنتن اور ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں یفق ہوں تاکہ اس کو نہ سمجھیں وفی ارزان ہی اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے وہ کل اور اگر یہ لوگ دیکھ لیں تمام نشانیاں لا بھی یہ اس پر ایمان بھی لائیں گے حتہ اذا جاؤ کا یہاں تک کہ جب یہ تیرے پاس آئیں گے یجادلونکا کا تو جگڑیں گے آپ سے یقول اللہ گفرو کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ ان نہیں ہیں یہ قرآن مگر تھانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں تو قرآن مجید کو سننے کے باوجود وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ان کے بدعماریوں کی وجہ سے گویا ان کے دلوں کے اوپر خول کے خول چڑھ چکے ہیں پردوں کے پردے چڑھ چکے ہیں اور وہ گناہ ان کے دلوں تک اللہ کے پیغام کا کو راستہ ہی نہیں دے رہے تو اللہ کا احساس ہے وہ ہم اور یہ لوگ رکتے ہیں اس سے اللہ کے پیغام پر عمل کرنے سے خود بھی رکتے ہیں وہ ان اون اور وہ داغتے ہیں اس سے یا وہ خود اس سے رکتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی اس پیغام پر عمل پیدا ہونے سے روکتے ہیں وہ لکو نہ اور نہیں وہ ہلاکت میں ڈالتے مگر اپنے آپ کو نا اور وہ شعور نہیں رکھتے و ن اور اگر آپ دیکھیں اس بکو الارے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ پر فقال وسب کہیں گے یا ہمیں, کہ ہمیں بھیج دیا جائے لا ربنا ہم اپنے رب کے باتوں کو نہیں جٹلائیں گے من اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے لیکن اس افسوس کا اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ دنیا میں دوبارہ اب کسی نے واپس نہیں آنا بل بدل من قبل اللہ تبارک و طالب فرماتے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے کا تمنا کیوں کریں گے اس لیے کہ ظاہر ہو گیا ان پر ماں من قبلوں کہ جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ دنیا میں تو انہوں نے حق بات کو چھپایا تھا لیکن اب یہ حق کو چھپانے سے بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا اور حق کو چھپا کر بھی یہ اس کو نہیں چھپا سکیں گے اللہ کے ارشاد ہیں کہ ان لوگوں کے فطرت میں اللہ کے نافرمانی فرمانی اتنی گس گئی ہے کہ البتہ یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ ان کا بے شکیلتے ہیں فرض کریں اگر ان کو آخرت سے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا بھی جائے تو دنیا میں پریم پہن پہنچ کر وہ لوگ پھر یہی کہیں گے کہ بھی وہ تو ہم نے کو خواب دیکھا تھا بقاض اور وہ کہتے ہیں ان کی اللہ حیات نہیں ہے ہمارے لیے کوئی زندگی مگر یہی دنیا بھی کی زندگی ہے اور ہم کو پر نہیں زندہ ہونا اللہ کا احساس ہے بلا اور اگر آپ دیکھیں اس وقت رب جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے قال اللہ فرمائے گا کیا یہ سب سچ نہیں قال وہ کہیں گے بلا کیوں نہ یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ قسم اٹھائیں گے کہ اے ہمارے رتھ ہمیں آپ کی ذات کی قسم یہ آخرت تو سچ مجھ ہے خالا اللہ فرمائے گا فضل الاضاء باقر اب چکو اس عذاب کو اپنے کفر کے بدلے اس لیے کہ تم تو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ انہیں حسین کہ ہماری تو صرف یہی دنیا زندگی ہے اور ہم کو پھر اٹھایا نہیں جانا اب تمہیں اٹھایا گیا ہے یا نہیں اب تمہارا حساب اور کتاب ہو گیا ہے یا نہیں تو جب وہ اقرار کر لیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے آمار کے سزا بگلنے کے لیے جہنم کے طرف جاؤ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خفر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعت بغتة يا حسرتنا على ما فرتنا فيها سات پارے سور انعام کے یہ چوتھا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر بیتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک تعالی نے گزشتہ رکو کے اندر بیان ہونے والے اپنے کلام کی تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آخرت سے منکر ہوئے اور آخرت سے انکار کی بنیاد پر انہوں نے پیغمبر کی نبوت سے اور اللہ کے کلام سے بھی انکار کیا اور کسی وجہ سے یہ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے خود ایمان نہیں لاتے تھے دوسروں کو ایمان لانے سے روکتے تھے خود نیک عمل نہیں کرتے تھے دوسروں کو نیک امال سے روکتے تھے تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں یقیناً ایسے لوگوں نے جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا انہوں نے اللہ کے ملاقات سے انکار کر کے اور اس کو جٹکا کر انہوں نے اپنا نقصان کر دیا لیکن قیامت کے دن اس نقصان کا وبا انہی کے اوپر ہوگا سنانچ اللہ تبارک وطالعہ کا شر ہے قد خسر یقیناً نقصان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو خطہ جیعت ہم یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت بغت اچانک تو قیامت آتے ہی خالو یہ کہ حسرت نیا کہ ہم نے کوتاحیاں کی اپنے رب کے حکموں میں افزا رہم اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو اللہ ضرور اپنے پیٹوں پر الا خبردار رہو بہت برا ہے ما وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے قیامت کے دن ہر انسان اپنے عمل لیے اللہ کی حضور حاضر ہوگا اس لیے ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا اور وہ اپنے ان بدعمالیوں کا کسی دوسرے کو ملزم قرار نہیں دے سکیں گے اس لیے کہ اعمال تو بہر حال حمل کرنے والے کے ہی ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے اچانک آنے کے بارے میں بڑی وضاحتیں وضاحت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے سب سے بڑی نشانی میں ہوں آفس نے اپنے ہاتھ کے دو انگلیوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے ساتھ ساتھ ہیں میں قیامت سے آگے ہوں اور قیامت میرے بعد ہے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور آخری رسول کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے بعد قیامت آئے گی کسی کو رسول اور پیغمبر نہیں آئے گا درمیان میں کچھ چھوٹے چوٹے نشانات آئیں گے قیامت کے لیکن بہرحال قیامت کا وقوع اب قریب تر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ایک ایسے اچانک لمحے میں واقع ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ اٹھایا ہوا ہوگا یا گلاس اٹھائی ہوئی ہوگی اور اس کو اپنے منہ کے قریب کر چکے ہوں گے اور ان کو قیامت کے بارے میں فکر ہی نہیں ہوگی کہ اچانک قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایسے انسان ایسے حکا بکا ہو کے رہ جائیں گے کہ وہ اس کپ کو یا اس پیالے کو نہ نیچے رکھ پائیں گے نہ اپنے منہ کی طرف لے جا سکیں گے تو اللہ تبارک و اطالا کے اشاد ہے کہ ایسے اچانک ان لوگوں پہ قیمت آئے گی تو جو منتر ہے اس وقت پر افسوس کریں گے اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمل حیات اللہ کی نہیں ہے دنیا زندگی مگر کھیل اور جی بہلانے کا جگہ والا دارالآخرت خیر اللہ دینا اور اللہ فرماتا ہے کہ البتہ آخرت کی جو جگہ ہے یہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ کا تقوص کر کیا افلافر کیا تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو ایک ایسے مختصر ہے جس طرح کے کیل کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے اب کیل میدان میں مسلسل نہیں ہو رہا ہوتا اور نہ کیل میں کھیلنے والا کلاڑی ہمیشہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ تماشائی ہمیشہ وہاں بیٹھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے دنیا میں نہ یہ انسان ہمیشہ کے لیے ہے نہ یہ دنیا کے نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں نہ یہ دنیا کی خوشحالی ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ کی کگر تو آخرت کدر ہے اور اس میں وہی لوگ خوشحال ہوں گے کہ جنہوں نے تقویت کر کی اللہ تبارک مطالعہ آنے والے آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور وسلم کے ذریعے سے ان مسلمانوں کو کہ جن کو مختلف ادوار میں اس وجہ سے تان و تشمی کا مور قرار دیا جاتا ہے ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے سنتوں کی سنتوں کے پابند ہے اور خود وہ بڑے ہنستے بستے کفر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے قد نالم و یقینا ہم کو معلوم ہے ان نہ بے شک آپ کو غم میں ڈالتے ہیں وہ ان لوگوں کے باتیں جو کہتے ہیں فَإنَّهُم بس وہ لا يكذبونك آپ کو نہیں وَلَكِنَّ اللَّهِ لیکن وہ ظالم اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو ایک مسلمان پر دنیا میں مظالم محض اس مسلمان ہونی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے روا رکھے گئے ہیں اب خدا نہ خواستہ اگر وہی مسلمان اسلام کو چھوڑ دے اور اسلام کے خلاف کرنا شروع کر دیں تو پھر وہی شخص جو ہے وہ دوسروں کے لیے اگلے لمحے محبوب و پیارا بن جائے گا تو ان کی دشمنی گویا اس انسان کے ساتھ نہیں اس کے اس نظریے کے ساتھ ہے اور اس انسان کا نظریہ اپنا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو گویا ایسے ظالموں اور کافروں کا جنگ ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں براہ اللہ کے ساتھ ہے قزبت من قبل کا اور یقیناً جٹلائے گے کئی پیغمبر آپ سے پہلے صبر کرتے رہے الا ما کبو ان باتوں پر جن کے ذریعے ان کو جٹلایا گیا تھا وہ ازو اور ان کو تکلیفی دی گئی حد اثر یہاں تک کہ پہنچی ان کے پاس ہماری مدد وَلَا مبد علی اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے باتوں کو ولاقدرسلیم اور یقینا کو ہے کچھ حالات فصولوں کی وہ انکان کباب ہوں اور اگر آپ کے گراؤں گزرتا ہے ان سے منہ موڑنا فنستا بس اگر آپ سے ہو سکے ان تب تیے آپ ڈھونڈ نکالے نفک سورنگ زمین میں اور سل من یا کوئی سیڑھی پھر سمائے آسمان میں فتح کی ہوں بےآتین گا ان کے پاس بھی موجودہ بولو شا اللہ جمع عادل ہوتا اور اگر اللہ چاہتا کہ سبوں کو ہدایت پر جمع کر دے تو, فلا تو وہ کر لیتا فلا تکنن من سو آپ اپنا دانوں سے نہ ہو جائیے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے مختلف اوقات میں غفار میں سے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے موجود مانگتے کہ اے محمد اگر ہمارے اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے جو ہماری خواہش ہے اس کے تکمیل ہو جائے اللہ کر دیں یہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و اطاعہ کے لیے کسی کام کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے نہ اس میں کوئی امر معنی ہو سکتا ہے اس لیے آپ کے دل میں یہ جزہ پیدا ہوتا کہ اگر اللہ ان کے مانگے ہوئے معجزے ان کو عطا کر دیں تو اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے لیکن یہ تو ان لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کرتے تھے اللہ تبارک وطالعہ ان لوگوں کے باطن سے بھی آگاہے کہ ان لوگوں کا اس طرح کے مطالبوں کے کرنے سے محض اپنے اتمام میں کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کو پریشان اور تنگ کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا کہ اگر ان کے سامنے ان کے وہ منہ مانگے موجود ہی آ جاتے ہیں تو ان لوگوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا یہ بات اللہ کے علم میں تھا اور آپ وسلم کو نہیں جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں یہ وضاحت فرمائی کہ بھئی اگر آپ سے ان کے معجزات کی تکمیل ممکن ہو سکتی ہے تو آپ ہی ان کے خواہشات کی تکمیل کیجیے باقی اگر اللہ چاہتا تو سبوں کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت پر کسی کو مجبور نہیں کرتا اللہ نے ہدایت لوگوں کے کی فائدے کے لیے بھیجا ہے اور اللہ نے ہر ایک میں صلاحیت اور استداعت پیدا کی کہ وہ ہدایت کو حاصل کریں اللہ ہر اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے اگر کوئی ہدایت کا محتاج نہیں تو ہدایت کسی کا مخت نہیں ان نما یس تجیب الدینہ بے شک مانتے ہیں وہی لوگ جو باتوں کو سنتے ہیں من ربی اور مردوں کو کہتے ہیں وہ منکر کہ کیوں نہیں اتری ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے پل کہہ دیجیے بے شک اللہ کو قدرت ہے کہ وہ اتارے آیا اکثریت جانتے نہیں ہیں حالانکہ اللہ تبارک وطالعہ نے کئی نشانیاں آپ زلت نازل فرمائیں جو آپ کے نبوت کے واضح دلی میں ہیں یہ قرآن سب سے بڑی نشانی اور معجوہ ہے لیکن وہ لوگ اس کے باوجود اور معجزات کے طلبگار تھے اللہ کے ہی اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوں سے اللہ عمم انسال و مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح معت نہ فل کتاب ہم نے کوئی بات نہیں چھوڑی لکھنے میں کتاب کے اندر پر سب اپنے رب کے طرف جمع کیے جائیں گے تو اللہ کے کائنات میں اللہ کے یہ ساری مخلوقات اللہ کے قدرت کے شاہکار ہیں نمونے ہیں موجزے ہیں کہ ان پہ غور کریں کہ ان اڑنے والے پرندوں کو اڑانا کس نے سکھایا ان کو پر کس نے لگائے چلنے والوں کو چلنا کس نے سکھایا ان کو ان کے ذہنوں میں ان کے خوراک کی نشاندہی کس نے کرائی پانی کا پینا اور پہچان کس نے کرایا تو یہ سارے اللہ کی طرف سے موجود ہیں لیکن ان پر غور کرنے والے عقل اور دماغ کار لانی چاہیے اور ان کے عقل و دماغ وہ ان کاموں کی طرف غور کرنے کے لیے مائل ہو ہی نہیں رہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ان صلاحیتوں کو اللہ کے حکم اور اللہ کے پیغمبر کے مخالفت میں لگا دی ہیں وہ لبین اکثر اور وہ لوگ جو ہمارے باتوں کو جھٹلاتے ہیں سموں و بکمن وہ بہرے اور گونگی ہیں پھر ظلمات اندھیروں میں میں یشا اللہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے مستقیم اور جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ڈال دیتا ہے حالانکہ اللہ کی چاہت ہر ایک کے بارے میں یہی ہے کہ وہ رائے راست پہ آ جائے لیکن جو رائے راست پہ آنا چاہتا ہے اللہ اس کو رائے راست پہ لے آتا ہے جو اپنے اندر رائے راست پر آنے کا طلب پیدا نہیں کرتا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بول کہہ دیجیے دیکھو تم انتاؤ میں اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب او اتم سات یا آ جائے تم پر قیامت اللہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے ان کو تم ساد اگر تم سچے ہو بل بلکہ ایہو اسی کو تم پکارو گے رہے پھر وہی جس مصیبت کے لیے تم اس کو پکارتے ہو وہ تم پر سے ہٹ آتا ہے انشاء اگر وہ چاہے اور تم بھول جاتے ہو جو تم ان کا شریک قرار دیتے ہو یعنی عام حالت میں جن کے لیے تم قربانیاں دیتے ہو جن کے لیے تم نظر و نیاز اور منت مانتے ہو پھر ان کو مشکل کر کے گھڑیوں میں بلانا اور پکارنا بھول جاتے ہو اس وقت تو پھر یہی کہتے ہو کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کچھ لیکن یہ اللہ تمہیں اپنے مشکل کی گڑیوں میں کیوں یاد آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس اللہ کو تم اپنی مشکل گریوں میں یاد کرتے ہو وہی اللہ تمہارے نارمل حالاتی زندگی میں بھی اسی بات کا حق رکھتا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے صرف اسی کی بندگی کی جائے صرف اسی کے نام پہ قربانیاں دی جائے وآخر الضوانات من الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْثَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّا إِلَىٰ أَلَّهُمْ يَتَزَرَّعُونَ ساتنة بارس سورة انعام کہ یہ پانچ رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بیتالیس سے اکون تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے ایک امتحان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی اپنے حکموں کے مخاطب لوگوں پر ان کی زندگیوں کے مختلف ادوار میں نازل کرتا ہے وہ امتحان اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کسی قوم کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول محبوس فرماتا ہے تو وہ قوم اگر رسول اور پیغمبر کے تعلیمات پر انکار کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے تعلیمات سے انکار کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ ایسے منکرین پر تھوڑے سے سختی فرماتا ہے مالی لحاظ سے افرادی لحاظ سے معاشی لحاظ سے معاشرے لحاظ سے اللہ ان کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے اللہ ان کے جھنجھوڑتا ہے تاکہ یہ لوگ اس حقیقت کو پہچان سکے کہ بھئی نفع و نقصان پہنچانے والے وہ نہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں یا جن کے لیے ہم نظر و نیاز مانتے ہیں بلکہ وہ یقیناً کوئی اور ذات ہے اور یہ اس اور ذات کے تلاش میں نکلیں جب یہ ایسے بالا ذات کے تلاش میں نکلیں گے تو یقیناً وہ بالا ذات ان کو اللہ کے کلام ہی سے مل سکے گا اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ شریف اگر یہ لوگ اپنے ان بیسو میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے لیکن ان مشکل ترین لمحوں میں بھی اگر یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اپنے ان دکھوں غموں پریشانیوں اور بدحالوں کو محض گردش زمانہ کہہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور بالکل ڈھیٹا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں پیشمانیوں دکھوں اور معاشی اور معاشرتی پریشانیوں کے بعد اللہ ان پر خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ یہ لوگ یہ معلوم کر سکے کہ بے خوشحالی عطا کرنے والا بھی کوئی ذات ہے ہمارے اپنے بس میں نہیں اگر ہمارے اپنے بس میں خوشحالی ہوتی تو ہم کبھی بلحالی سے امکنار نہ ہوتے اور یہ اس حوالے سے بھی کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور یہ بہانہ نہ کر سکے کہ پرورتگار ہم نے تیرے نافرمانی کے جو کام کیے وہ فلاں فلاں مجبوریوں کی وجہ سے معاشی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ افرادی مجبوریوں کی وجہ سے تو اللہ تبارک وطالعہ ان پر پھر دنیا کی خوشحالی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ٹھیک اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ نہ فرمانے کے دورانی میں ہمیں جو خوشحالی کا سامان ملا ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی کی نشانی ہے بلکہ رضامندی کی نشانی اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا ہے ماہ ظاہری اسباب کا وافر مقدار میں موجود ہونا یہ اللہ کے رضا مند کی مندی کی پہلی نہیں ہے بلکہ یہ تو اتمام حجت کی نشانیاں ہیں کہ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر اچانک اللہ تبارک و تعالی ان کا معاخذہ کر کے ان کا کام تمام کر لیتا ہے اللہ کا احشان ہے ارسلنا الى امم من کا اور یقیناً ہم نے رسول بھیجے بہت ساری امتوں میں آپ سے پہلے نہ ہوں پھر ہم نے ان کو پکڑا بال بآسائے سختی میں وہ بغائی اور تکلیف میں وہ لوگ اللہ کے طرف گڑ گر گڑائے اللہ کی طرف حاضی کرے نہ جب آیا ان پر ہمارا آزاد تر کہ وہ ہم سے حاضی کرتے ولكن قسد قلوبهم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون اور شیطان نے خوبصورت کر کے دکھایا ان کے سامنے وہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے یعنی شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ بھئی یہ تو گردش زمانے کے وجہ سے ہے۔ فلما نسوا ما ذكرو به ترجو بھول گئے اس نصیحت کو جو کو دیا گیا تھا ففتحنا عليهم ابواب كل شيء فرمانے ان پر خوشحالی کے سارے دروازے کھول دیے خود فری خود یہاں تک جب وہ خوب خوش ہوئے پر اتو جو ان کو دیا گیا تھا تو اخذ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا مبلی سن تب وہ بالکل تو کافروں کو جو خوشحالی بظاہر ملی ہوئی دکھائی دیتے ہیں یہ ان کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ان کے اوپر اقنام حجت کا سامان فکوتین پھر کٹ گئی جڑ ان لوگوں کے جو ظالم تھے الحمد للہ رب العالمين اور سب تاریخ اللہ ہی کے لیے ہے جو پڑھنے والا ہے سارے جہان کا یعنی اللہ اپنے جگہ اللہ ہی رہے اللہ کا انکار کر کے ان لوگوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا اپنے آپ کو نقصان سے امکنان کر دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی ہمارا دستور گزشتہ اقوام کے بارے میں بھی چلا رہا ہے بلکے دیجئے اور سماج کو اور تمہارے آنکھیں قوتی بسارت کو اور وہ مہر کر دے یا بند کر دے تمہارے دلوں کو من اللہ خیر اللہ کون ہے اللہ کے سیوا ایسا معبول یا عقیقم بھی جو تمہیں یہ چیزیں لے کے دے دے اگر اللہ تمہارے آنٹی ختم کر دے مساح کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل و کو معاوف کر دیں تو کون ہے دنیا میں ایسا بھی جو تمہیں یہ لے کے دیتے ہم کس طرح پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اپنے باتیں سن ماہ پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں بلکہ یہ دیکھو تم ان اطاکم عذاب اللہ اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب بخت اچانک او جہرت نیا ظاہر ہو کر حل یو حلق تو کون ہلاک ہوگا قوم و سوائے ظالم کو کی یعنی وہی ہلاک ہوں گے اللہ کے جو ظالم ہے اب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پہ غمبر کیوں بیچتا ہے وَمَا اور ہم رسول نہیں بیچتے اللہ مگر اور ڈرسنانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑتا بلکہ وہ اپنے بندوں کے ہر عمل کا نتیجہ ان کے سامنے دنیا میں بیان کر لیتا ہے تاکہ بندے اکثر چھکمنا ہو جائے اور احتیاط کرنا شروع کریں اور قیامت کے دن پھر یہ بہانا نہ کر سکے پرورتگار تو نے تو ہمیں اس کام کے انجام کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا لہٰذا ہم کرتے چلے گئے اس کو فمن امن نہ جو کوئی مان گیا وہ اسلحہ اور اپنے اعمال کے اصلاح کی فلاح خوف عالیہ تون پر کوئی ڈر نہ ہوگا وہ اللہ اور نہ وہ آخرت میں غمکین ہوں گے آیات نا اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلایا یہ مصحم العضاب ان کو پہنچے گا آزاد بے مارکام یا سکون ان کی نافرمانی کی وجہ سے لا اقول لکم میں تم سے یہ نہیں کہتا ان کی حادثہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں کچھ کفوار سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپر ایمان لاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ایمان لے آئے اور ایک اللہ کے بل کرنا شروع کریں تو ہم نے یہاں جو تین سو تیرہ خدا بنا رکھے ہیں اور ان خداوں میں سے مختلف خدا مختلف قوموں کی ہے جو عرب کی دور دراز دیہاتوں میں رہنے والے ہیں وہ مختلف قبائل اپنے ان بتوں کے نام نظر و نیاز کا سامان لے کر یہاں آتے ہیں اور ہم وہی کھاتے پیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ منڈیاں لگتی ہیں اور بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں ٹھیلے ہوتے ہیں اگر ہم یہ سارے میلوں ٹھیلوں کو ختم کر دیں تو ہمیں رزا کہاں سے ملے گا ہمارے تو دال مکھی بن ہو جائے گی وہ قومیں ہمارا دشمن ہو جائیں گے ہمارے طرف کوئی نہیں آئے گا تو آپ ایسے کر لیں کہ آپ ایک تو یہاں ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں مکہ کے اور اس ریگستان زمین کے بجائے یہاں ایک ایسی زمین لا کے بچا دیں کہ جو ذخیر زمین ہو اور ہم معاشی طور پہ خود کفیل ہو جائیں پھر ہمیں باہر سے کسی تجارت کی ضرورت نہیں رہے گی دوسری بات یہ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو اقوام عالم کے سارے قومیں ہمارے دشمن ہو کر ہم پہ ٹوٹ پڑے گی اور ہمیں نقصان سے ہم کنار کر لیجیے تو اگر آپ ہمیں پہلے سے بتا دیں کہ ہم ایمان لانے کے بعد اگر اس طرح کے نقصانوں سے ہم کنار نہیں ہوں گے آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ کوئی قوم پہ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ تبارک نے یہ آیات نظر فرمائی کہ میں تو تم سے یہ کہنے نہیں آیا کہ سارے اللہ کے خزانے میرے پاس والی جی اللہ اکول میں تم سے یہ نہیں کہتا اندی اللہ کے اللہ کے خزانے میرے پاس ہے اور میں تمہیں وہ سارے خزانے دیتوں. تاکہ تم کسی کے محتاج نہ ہو والا عالم الغبا اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں کہ مستقبل میں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کوئی قوم تم سے جھگڑا نہیں کرے گی یہ غیب کا علم ہے اور غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ولاق الرکم اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں ملک بول کے میں فرشتہ ہوں ایک ایسے مخلوق ہوں کہ جو مخلوق انسانوں کے قابو میں نہ سکے میں یہ بھی دعوی کرتا ان ارتبیہ میں تو اسی پہ جنتا ہوں اللہ مایوہ الیہ مگر جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے تل کہ دیجیے حل یس بصیر کیا برابر ہو سکتا ہے اندا اور پھینکنے والا افلا تتفکرون کیا تم غور نہیں کرتے ہو تو کفار کی مثال اندوں کی طرح ہے اور مسلمان کی نصاب دینا کے طرح ہے دیکھنے والے کی طرح ہے تو دیکھنے والا دیکھ دیکھ کے قدم رکھتا ہے اور اندر کبھی گرتا ہے کبھی لڑکتا ہے اور کبھی کسی اور کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو مسلمان وہ دیکھنے والا ہے اس نے اقوام عالم کی رہنمائی کرنی ہے اور ان آمدوں کو سیدھا راستے پہ چڑھانا ہے جو اللہ کے آم جیسے نعمت سے محروم کیے گئے ہیں وأخذ دعوانا أخري الحمد لله حد العالمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وأنظر به الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لأن لهم يتقون ساتے وارے سورائے العام کے یہ چٹا رکو یہ رکو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر چھپن تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے مشرقین مکہ کے ایک مطالبے کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ وہی مطالبہ ہے کہ جو گزشتہ ادوار میں بھی مختلف قوم کے سرداروں نے وقت کے پیغمبروں کے سامنے رکھا ان شاء اللہ سورہ نوح میں آگے آئے گا کہ ہر علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے اس وقت کے نافرمان سرداروں کے جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ اے نوح ہمارا آپ پر ایمان لانے کا نہ لانے کا ایک دنیا کی وجہ یہ بھی ہے یا ایک رکاوٹ ہمارے ایمان کے راستے میں یہ بھی ہے کہ آپ کی مجلس میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں کہ جو لوگ معاشرے میں ہمارے ہم بلّا نہیں ہے ہم ان کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں لہذا ہم ان کے ساتھ ایک سف میں بیٹھ کر کیسے آپ سے تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو حق نہیں لیے تو ہی سمجھتے ہیں لہذا ان کو اگر آپ اپنے مجلس سے بگا دیں تو ہم اپر ایمان لے آئیں گے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تبارک ہم آپ پر کیسے ہی مان لے آئے جب آپ کے پیروکار ہم سے کم تر لوگ ہیں نو علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا مجھے کوئی علم نہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں ان حساب ہم اللہ علیہ ربی لشروم ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم ان باتوں کو سمجھ سکو کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے وہ کس درجے کے لوگ ہیں کس معیار کے لوگ ہیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے مجھے تو ان کے اعمال ان کی ایمان اور ان کے عقیدے سے غرض ہے بالکل یہی رویہ ہر دور میں اپنے آپ کو اپنے معاشرے کے اندر اپنے انسان بھائیوں سے بھلا سمجھنے والے انسانوں کا ہمیشہ سے رہا ہے جن لوگوں نے انسان ہونے کے باوجود انسانیت کو نہیں پہچانا بلکہ انسان کو دنیا کے مختلف جانوروں میں سے ایک ہوشیار جانور قرار دیا جس نے دوسرے جانوروں کو اپنا تابع و محکوم بنا کر سب سے خدمت لی ان کے نزدیک انسان کی تخلیق کا منشا اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حیوان کی طرح کانے پینے سونے جاگنے اور دوسرے حیوانی جذبات کو استعمال کرنے کو ہی مقصدی زندگی سمجھے اور جب مقصدی زندگی صرف یہی ہو تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اچھے برے بڑے چھوٹے باعزت اور بے عزت شریف اور زلیل پہچاننے کا معیار یہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے پہننے برتنے کا سامان جس قدر زیادہ ہوگا وہی سب سے زیادہ کامیاب اور باعزت و شریف ہوگا اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہوں گی وہ بے عزت ذلیل ناکام نامراد اور کمینہ تصبر ہوگا تو یہ انسانوں کے اپنے خیالات ہیں خیال اور اپنے بنائے و معیارات جو کہ ہر دور میں مختلف لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں کثیر ابن کثیر میں ابن امام ابن جریر کے روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ کفار قریش کے چند سردار اتبا شیبہ ابن ربیہ اور متن بن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ آضر اللہ علیہ وسلم کے چاچا طالب کے پاس آئے اور کہا آپ کے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سننے اور ماننے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے ہم نے ان کو آزاد کر دیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے ان حقیر اور ضلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کے مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے اور اس کو ہم اپنے لیے باعث ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم ان کے بات سنیں اور ان پر غور کریں گے یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں جو مخلص ترین لوگ شمار شامل ہوتے تھے ان میں حضرت بلال حبشی حضرت سہیل ہرومی حضرت عمار ابن یاسر سالم مولا اب خزیفہ صدیح مولا اسید حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابن خداد ابن عمر مسعود ابن قاری ضوشم وغیرہ صحابہ کرام تھے جن کے عزت اور شرافت کا پروانہ آسمانوں سے نظر ہوا اور قرآن میں اس کے متعلق ان الفاظ میں آئی کہ, نفسَ رَبَّهُمْ کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ آپ نے جوڑے رکھنا ہے جو صبح و شام اللہ کے رضا کے حصول میں اللہ کے یاد میں مشغول رہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مطالب نے ہدول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرداروں کے اس خواہش کو رکھا سرداروں کی اس خواہش کے پیچھے ایک سازش ایک مکر اور ایک فریب کا فرما اور پوشیدہ ترو یہ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہنے پر ان لوگوں کو اپنے مجلس سے ہٹا دیں گے بگا دیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں اور مسلمان ہو کر آپ کے ہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ہیں جب ان کو آپ بگائیں گے تو یہ بدل ہو جائیں گے آپ سے بدزن ہو جائیں گے جب یہ بدزن ہو جائیں گے تو یہ آپ کے مجلس کو چھوڑ دیں گے تو نہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور نہ ہم ایمان لائیں گے اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام پہنچانے میں ناکام ہو جائیں گے نامراد ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نظر فرمائی وہ عنظر بحل لبینہ اور خبردار کیجیے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو یہ خوفون جن کو ڈر ہے ان الرو الا رب کہ ان کو جمع ہونا ہے اپنے رب کی طرف لحمّ مندونی ولیوں ودا شفی کہ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفرش کرنے والا لا الحمد تاکہ وہ تقوا کیا کیا یعنی آپ اللہ کا پیغام ان لوگوں کو برابر پہنچاتے رہیں جو اللہ کے باتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں ولاۃ دل لذینہ اور نہ دور کیجیے ان لوگوں کو ید ہو نہ بالخاط و جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام جو ریدو نہ بج جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ماں المن حساب من ان تج پر نہیں ان کے حساب میں سے کچھ اور من منحصہ اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے فتح کے تو ان کو دور کرنے لگے فتح کو نماربین بس ہو جائیں گے آپ بے انصافی کرنے سے اور ایسے ہی بعضهم ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے قول کہ وہ کہیں من علیہم کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم سب میں سے اللہ بی کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کا اور جب آپ کے پاس آئے وہ لوگ یہ لگے آیاتنا جو ہمارے آیاتوں پر ایمان رکھتے ہیں فقول تم پر سلام ایک طرف کفار کے ذہنوں میں غریب مسلمانوں کے لیے جو توہین اور جو دشمنی اور جو احانت برا ہوا تھا دوسری طرف اللہ کُن رس ان غریب مسلمانوں کے عظمت کو اوجا کر فرما رہا ہے کہ ہمارے آیاتوں پر ایمان رکھنے والے مسلمان جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اپ ان کو سلام کر لیا کریں فقل تس اب کہیے سلام علیکم سلام ہو تم پر كتب ربکم علی نفسہ الرحمہ لجلیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو انه من عمل منکم سو ام بجاهلۃن یہ کہ جو کوئی کرے تم میں سے کوئی برائی نا ناواقعیت سے ثم تاب من بعد ہی پھر اس کے بعد توبہ کریں واصلح اور اپنی اصلاح کرنے لیں فانه وغفور رحیم فذشک وہ maaf کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ نے مسلمانوں کو جو مخل غوراب تھے اللہ نے ان کو یہ بھی خوشخبری کا پروانہ دیا یہ بتفاظ بشریت اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا ان کے معافی مانگنے پر وہ قزا علی کا اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی باتیں سبیل المجرمین اور تاکہ کھل جائے طریقہ گناہ گاروں کا تاکہ گناگاروں کا راستہ بھی خوب واضح ہو جائے اور فرما برداروں کا راستہ بھی اللہ کے حکم کے نقطہ نظر سے متعین ہو کر سب کے واضح ہو جائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نهید ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ ستاون سے لیت نمبر اکسٹھ کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ایک خواہش کو واضح کر کے مسرت فرمایا ہے جس کا اظہار انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا احادیث میں آتا ہے کہ سرداران مکہ کے ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بطالب کے پاس ہے اور ان سے کہنے لگے کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کسان کے کچھ ساتوں اور دنوں میں یہ ہمارے خدا کی تعریف کر لیا کریں اور ہم پوری زندگی سال کے پورے دوران میں ان کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حیاتی ناظر کرنا کہ اللہ کے واضح حکموں کی موجودگی میں کفار کے ناپسندیدہ طریقوں کو منتخب کر کے ان پر چلنا یقینا یہ گمراہی کی نشانی ہے آپ ان لوگوں کو واضح طور پہ بتا دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یا جن کے پوجا کرتے ہو یا جن کے بندگی کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی پوجا اور بندگی نہیں کروں گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے قل کہہ دیجئے انہیں تو بے مجھے روک دیا گیا ہے ان آبود اللہ یہ میں بندگی کرو ان کی من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اللہ میں نہیں چلتا تمہارے اس خواہش پر قد ظلنتوں بے شک اب تمہیں بھیک جاؤں گا وما انا من المحترین اور پھر نہ رہوں گا حدایت پانے والوں میں سے یعنی پھر میں سیدھا راستی پر نہیں رہوں گا اگر میں تمہارے خواہش بھی جاؤں فقہ اکرام نے اس آیات سے اس مسئلے کا اخذ کیا ہے کہ یقینا کفار کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ دنیاوی معاملات میں آپس میں مختلف چیزوں پر اتحاد ہو سکتا ہے لیکن وہ اتحاد اور اتفاق اس بنیاد پر مسلمان نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے بنیادی عقائد کے اندر تبدیلیاں کرنی پڑ جائے اور ایک ایسے راستے پہ ان کو چلنا پڑ جائے کہ جس راستے پہ چل کر پھر وہ مسلمان مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہ رہیں بلکہ غیروں کے وفادار بن جائیں غیروں کی پوجا کرنے والے بن جائیں ایسے ایسے اتحاد, اتحاد باہمی سے اسلام مانا کرتا ہے تل کے دیجیے کن اعلیٰ میں رب کہ بے شک مجھ کو واضح تحغام پہنچا ہے میرے رب کی طرف سے وہ کرضب تمتی اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے ماں ان کی ماں تستا جی میرے پاس نہیں جس چیز کے تم جلدی کر رہے ہو انکم اللہ حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے یا کچھ سلح وہی حق بات بیان کرتا ہے وہ خیر الفاظین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے تو کفار ایک طرف سے دھوکہ اور لالچ کے ذریعے اپنے دھام پلانے کی کوشش کرتے تھے اور دوسری طرف وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے ثابت کرنے کے لیے یہ پرگنڈ بھی کرتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر اللہ کے اتنے مقرب ہیں تو ان سے کہیے کہ ہم پر عذاب لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیے کہ جس چیز کو تم مجھ سے جلدی مانگ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے تمام تر حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے اور تمام تر فیصلے نے فیصلے اللہ ہی نے کرنے ہیں لو ما اگر ہو تھی میرے پاس وہ چیز جس کے تم جلدی کر رہے ہو تو تے ہو, چکا تے ہو چکا ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان والله اور اللہ عالم بالظالمین وہ خوب جانتا ہے ظالموں کو وند ہو الغیب اور اسی کے پاس ہے کنجیا غیب کی لا لام اللہ کو کوئی نہیں جانتا اس غیب کے علم کو سوائے اللہ کے علم غیب ایک ایسی چیز کے علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان اپنے ذرائع اور اسباب سے معلوم نہ کر سکے جن خفیہ اور پوشیدہ چیزوں کو آلات اور اسباب کے ذریعے معلوم کیا جا سکے وہ علم غیب نہیں ہے اس لیے کہ اس کے علم اللہ نے بندے کو اسباب کے ذریعے دے دیا ہے لہذا وہ غیب کا علم غیب کا نہیں رہا بلکہ وہ تو ظاہر ہو گیا اور جو چیزیں جن چیزوں کا علم اللہ نے اسباب کے ذریعے چاہے پیغام کے ذریعے ہو یا کسی دوسرے سبب و سامان کے ذریعے ہو اللہ نے اگر کسی کا علم اللہ نے اگر اس کا علم کسی کو نہیں دیا تو کوئی اپنے ذریعے سے اپنے اسباب کے ذریعے سے اس غیب کے علم کو معلوم نہیں کر سکتے وہ علام فل بربا <وَالْبَحْر> اور وہی جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور دریا میں ہے اور ماتس کو تمہیں اور نہیں جڑ کا کوئی پتا علم مگر وہ اس کو جانتا ہے والا حبن اور نہیں گرتا کوئی دانا پھر ظلمات العرب زمین کے اندھیروں میں والا وطب اور نہ کوئی ہر چیز والا یابسن اور نہ کوئی تھر اللہ کتاب مبین مگر وہ سب کتاب ہے یعنی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم ب ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا بہولدی اور اللہ وہی ذات ہے یا توفا حکم بل لے لے جو قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہوتے ہو دن میں سم میں یب آسم فی پھر وہ تم کو اٹھاتا ہے اس میں یعنی دن میں لاجلم پورا ہو وہ وعدہ جو اللہ نے مقرر کیا یعنی موت کا سم میں الے ہی مریض حکم پھر اسی کے ترم تم سبوں کو لوٹایا جائے گا سم ما یون حکم بے تم تامل پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس کا جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا کامل اور اکمل تر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کسی کے بارے میں جاننے کے لیے اس سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اللہ اپنے علم کے ذریعے بندوں کو بتائیں گے کہ بے تم لوگوں نے دنیا میں کس وقت کہاں کون سا عمل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع تر ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ شاید فرمایا ہے کہ اگر یہ سات سمندر اور اتنے کے ساتھ اور سمندر بھی اگر سیاح بن جائیں اور یہ سب مل کر اللہ کے کلام کو لکھنا شروع کریں جو اللہ کے معلومات ہیں اللہ فد البہ ربل اند کلیمات و ربی تو یہ سارے سمندر خوش ہو جائیں گے پہلے اس سے کہ تمہارے رب کا کلام ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انم اتنا وسیع طرح ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو اس کے دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال بتلا دے گا اور کسی انسان کو اللہ کے اس بتائے ہوئے اعمال سے انکار کی گنجائش اس کے پاس باقی نہیں رہے گی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سارے بتائے ہوئے باتیں حقائق اور سچائی پہ مبنی ہوں گے انسان اپنی دنیا زندگی میں بہت سارے کیے ہوئے اعمال کو تو بھول جاتا ہے لیکن اللہ انسان کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اچھے اور برے سارے باتوں اور سارے اعمال کو جانتا ہے اور اللہ نے یہ محفوظ کر رکھے ہیں بسم اللہ الرحمن فوق عباده انام کے یہ آٹھ میں اللہ تبارک و تع کے قوت قاہرہ کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنے صفات میں اختاح ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص صفات میں اور اللہ کے ذات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں نہ اس کا کوئی شریک ہے جس کا تذکرہ گزشتہ رقوع میں ہوا تو اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ایک قوت قاہرہ رکھتا ہے اور ایک ایسے غالب قوت کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہے اس انسان کو پیدا فرماتا ہے تو اس کے حفاظت پہ فرشتے معمور کر دیے جاتے ہیں کہ وہ فرشتے ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جب اس انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو ہی حفاظت پہ معمور فرشتے اس کے لیے موت کے اسباب پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں اور کوئی بھی پھر ان اسباب کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کا ہے یہ جو رکو ہے ساتواں یہ مشتمل ہے باری تعالیٰ ہے عبادی ہی اور وہی زوراور ہے غالب ہے قوت قاہر رکھتا ہے اپنے بندوں کے اوپر یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کے راستے میں اپنے تدبیروں کے ذریعے کوئی رکاوٹ ڈال سکیں اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان بعض معاملات میں تدبیر کرتے رہتے ہیں اور اپنے ان اسباب پہ اعتماد کر کے کامیابی کے منتظر رہتے ہیں لیکن تقدیر ان کے سامنے دیکھ کر کے ان, کو ان پر ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہ بندے کیا کرنے جا رہے ہیں کیا سوچنے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک کو تعالیٰ کے اس قوت قاہرہ کے بارے میں علم نہیں ہے عَلَيْكُمْ اور وہ بیچتا ہے تم پر نکھابان خطا کمل موتوں یہاں تک کہ جب آپی ہے تم میں سے کسی کو موت تو ہو نہ تو قبضے میں لے لیتی ہے اس کو ہمارے بھیجے ہوئے وهم لا اور وہ کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ثم يرد الى الله مولاه من پھر پہنچائے جائیں گے اللہ کے طرف جو مالک برحق ہے۔ انا سنو له الحكم اسی के लिए है हुक्म वह व اور وہ بہت جل حساب لینے والا ہے۔ وہ ایک ایسا حاکم ذات ہیں کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ قلنا कह दीजिए मै युنجيكم من ظلمات البر کون تمہیں بچاتا ہے خشکی کے اندروں سے ول بہرے اور دریاؤں کے اندیروں سے و تدر خفیتاً اس وقت پکارتے ہو تم اس کو گھر گرا کر اور آہستہ آہستہ یوں کہتے ہوئے کہ لائن ان جانا من حادی ہی اے اللہ اگر ہمیں اس مصیبت سے بچا دیا من البتا ہم ہو جائیں گے تیرے احسان ماننے والوں میں سے اللہ تبارک وطالعہ ان بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو مشکل میں تو اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ سے بڑے وعدے کر لیتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کو تو ہم پر سے ٹال دیں ہم تیرے ہمیشہ فرمان برداری کریں گے لیکن ایسے بندے جب راحتوں میں خوشحالیوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ان مصیبتوں سے نکلنے کا کارنامہ کسی اور کے سر باندھ لیتے ہیں کہ یہ تو فلان کے نظر کرم سے ہوا اور پھر اللہ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں بولنے جی کو منہا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو بچاتا ہے اس مصیبت سے بھی اور من کل کر بن اور ہر طرح کی سختیوں سے سننا انتم پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو بجائے اللہ کے مشکور اور احسن من ہونے کے خیروں کے مشکور بن جاتے ہو قل کہہ دیجئے ہو القادر وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے اللہ اب الیکم عذاب فوقی کم یہ کہ وہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر کی طرف سے بارشوں کی صورت میں طوفانوں کی صورت میں او من تخت یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زنزلوں کی صورت میں یا پیداوار اور فصلوں کی کمی کی صورت میں اوین بے سکوم شیحان یا وہ تمہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیں اور وہ چکائے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لڑائی یعنی تمہیں آپس میں لڑا دے اندر دیکھیے کئی فن وسر ہم کس طرح سے بیان کرتے ہیں اپنے باتوں کو لال لہم تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھے روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد پھر کافروں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسروں کے گردنے اڑانا شروع کر دو یہ حدیث ابن اب ہاتم میں ہیں حضرت زیدی نے اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور تفسیر مظہری میں بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے ہمارا گزر مسجد بنی معاويه پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور دو رکعت نماز پڑھی ہم نے بھی دو رکعت ادا کی اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے اس کے بعد آپس نے اشاء فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا ایک یہ کہ اللہ میرے امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے سارے, سارے تاکہ سارے ختم نہ ہوں انبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی دوسری دعا میں نے یہ کی کہ پرورتگار میرے امت کو قہت اور بھوک کے ذریعے ختم نہ فرمانا ہلاک نہ کرنا اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما تیسرا سوال میں نے اللہ سے یہ کیا کہ اے میرے رب میرے امت آپس میں جنگ و جدل سے تباہ و برباد نہ ہو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا سے روک دیا ہے یہ تفسیری بہوئی اور تفسیری تفصیری میں حضرت بن قرص و و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی طرح کے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جس میں تینوں دعاؤں میں سے ایک دعائی ہے کہ میرے امت پر کسی دشمن کو ایسا مسلط نہ فرما دے جو سب کو تباہ و برباد کر دیں اللہ تبارک و تعالی نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور آپس میں لڑائی نہ لڑنے کے متعلق جو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے تو بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جن کے ہاتھ اور زبان دوسروں کے خون قیبت انظام اور تہمتوں سے محفوظ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے کہ میں چاہوں تو تمہارے درمیان ایسے اختلافات ڈال دوں کہ جن اختلافات کے ذریعے تم ایک دوسروں کے دردنے اڑانا شروع کرو اور ان اختلافات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے پہلو تہی کرنا ہے جہاں تک اختلافات ہیں فقاہ کرام اور امتحدین کے درمیان تو یہ اختلافات ہیں اختلافات نہیں ہے یہ اختلافات ان امور میں ہے کہ جن میں سے دو مسئلے سامنے ہوں دو احادیث سامنے ہو یا ایک احادیث کے دو مفہوم نکلتے ہو یا ایک آیات کے دو مفہوم منقول ہو تو ان میں سے ایک فقی یا ایک عالم ایک رائے کو ترجیح دیتا ہے اپنے خیال کے مطابق اور وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں زیادہ اولا سمجھتے ہیں لیکن وہ اس دوسری فریق کی رائے کو غلط نہیں کہتے یہی وجہ ہے کےفقہ اکرام صحابہ تابعین اور اربعہ کے بے شمار حالات اور واقعات اس پر شاید ہیں کہ فکری مسائل میں بہت سے مسائل میں مختلف ہونے اور علمی بحث جاری رہنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کا مکمل احترام کرتے تھے جنگ و جدل خصومت اور عداوت کا وہاں کوئی احتمال ہی نہیں تھا اس لیے کہ یہ لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و, قتل و قتل وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کے ذاتیات درمیان میں آتے ہیں جہاں دونوں کا مقصد اللہ کے رضا کا حصول ہو تو وہاں ایک دوسروں کے رائے کا احترام کیا جاتا ہے ایک دوسروں کو دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ فقاہ کرام میں سے اگر کسی ایک نے ایک مسئلے میں ایک رائے رکھی اور دوسرے فقاہ کرام نے کوئی دوسری رائے اختیار کی تو اختلاف رکھنے کے باوجود ہمیشہ وہ ایک دوسروں کا احترام کرتے رہے اور کبھی بھی ایک نے دوسروں کو نہ مشرک کہا نہ بتی کہا اور نہ کچھ اور کہا بس یہ اختلافی فیقی مسائل ہیں جن میں سے گنجائش دوسری مسئلے بھی نکل سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے قوم کا اور ان باتوں کو جٹلایا آپ کے قوم نے حالانکہ وہ اور یہ حق ہے بول کے میں تمہارے اوپر کوئی چوکیدار بنا کر کے مبوس نہیں کیا گیا کہ ہر حال میں میں تمہارے کفر سے حفاظت کروں اور تمہیں مسلمان بنا کے رہوں مفت <مُفتقرن> ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور ان سے کہیے گا کہ ان قریب تم جان لو گے وہ اظہار اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یہ خود آیاتنا جو جھگڑتے ہیں بانس اور مباحثہ میں لگے رہتے ہیں ہمارے آیاتوں میں تو آپ ان سے کنارے کا شف کیجیے خط یوزی حدیث یہاں تک کہ وہ اور, اور باتوں میں مشغول ہو جائیں وہ اماون سی کا اگر آپ کو بلا دے شیطان اور آپ بھول سے ان کے درمیان بیٹھ جائیں تو فلاط باد ذکر مالقو مالمین تو آپ یاد آ کے بعد ان انصافوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ جو اللہ کے آیاتوں کا اپنی مرضی سے تفاصر کرتے رہتے ہیں اور ہر ایک اپنے بات کو ہر کے آخر کہہ کر دوسری کی بات کے لیے گنجائش ہی نہیں جائز نہیں سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کنارے کش اختیار کی جائے ومان عالبین امن من بھی من اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی بھی چیز و لاکن لیکن ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے لہ اللہ نیتخون وہ اللہ سے وَذَرِ دِينَهُمْ اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنائے رکھا ہے اپنے دین کو تماشے کی طرح چاہا تو دین کو اختیار کیا جب چاہا تو دین سے دس برداری اختیار کی اور ممنوعات کا اختیار کرنے والے بن گئے جس طرح کبھی چاہا تو کھیل کھیل لیا جب چاہا تو اپنے کھیل کا سامان ایک طرف پھینک دیا اور دوسری کاموں میں مشغول ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ رہنے دیجیے کہ جنہوں نے دین کو خیر اور تماشی کی طرح سمجھا ہے غرت حیات الدنیا اور جن کو دھوکے میں رکھا ہے دنیاوی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ وہ ذکر بھی اور آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے ان تو سم بما کا سبق یہ کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے آمال کی وجہ سے لے دون اللہ مندون کہ نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتیں بالا اور نہ كُلَّ عَدلٍ <مِنحا> اگر کہ وہ بدلے میں دے سارے بدلے میں دیے جانے والے چیزوں کو تب بھی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا بیمار کا ثبوت یہی ہے وہ لوگ جو گرفتار ہوئے اپنے اعمال کے بدلے لہم شراب من نیمن ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی وہ عزابن اریم اور درناک آزاد بیمار کا میفروم ان کے اس کفر کی وجہ سے تو اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے زندگی کے بارے میں غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے یا یہ دنیا ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو قرآن کے احکامات کے ذریعے نصیحت کرتے رہا کریں نصیحت کرتے رہا کریں تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے اس لیے کہ ایسا وقت ان پہ ضرور آنے والا ہے کہ جس میں وہ اگر سارے دیے جانے والے چیزوں کو دے کر بھی اپنے آپ کو چڑانا چاہیں گے تو بھی ان کو نجات نہیں ملے گی اس لیے کہ قیامت حساب اور کتاب کا جگہ ہے لین دین کا نہیں لین اور دین کی جگہ دنیا ہے کہ بندہ نیکیوں کو کماتا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا پھر وہ برائیوں کو لیتا ہے اور اچھائیوں کو طرح کرتا ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے باتوں کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہا کریں خواہی اور دینی اخلاص کا یہی تقاضا ہے کہ سچ کا پیغام بہرحال ان تک پہنچایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے. یہ ایک مرتبہ بہت زیادہ طوفان تھا گرج اور چمک تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جہاں پر مکہ موازنہ میں اب مرتبہ بنا ہوا ہے یہ حضور نبی کریم سلم کا مکان تھا اور بالکل اس کے برابر میں کابۃ اللہ کے طرف آتے ہوئے جو رضو خانے بنے ہوئے ہیں یہ ابو جہل کا گھر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت طوفان گرج چمک اور اندھیرے میں ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے اور آپ نے زور زور سے اس کے دروازے کو بجانا شروع کیا اندر سے وہ سوچ کر کے نکلے خود کہتے ہیں وہ کہ بھئی یہ کوئی انتہائی ضرورت مند ہے کہ جو اس مشکل لمحے میں میرے دروازے پہ آ پہنچا ہے مشک سے اس کی جو بھی مدد ہو سکی میں اس کا مدد ضرور کروں گا اس لیے کہ یہ کوئی حقیقی خالت مند ہے جب دروازے پہ پہنچے اور دروازہ کھول دیا بھوجال نے تو بحر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو تو حضور نبی کریم سرم نے فرمایا کہ یا چاہ چا کامیاب ہو جاؤ گے ابو جہل نے اپنا رخ اندر کی طرف کر دیا اور الٹ کے ہاتھوں سے دروازہ بند کر دیا کہ بھائی میں تو سمجھتا رہا کہ یہ کوئی حاجت مند آیا ہے مجھ سے کوئی ضرورت مانگنے کے لیے اب تو پھر مجھے وہ ایک اللہ کے بات کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے عمل سے ہم اخلاف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کن مشکل گڑیوں میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے در پہ جاتے ہیں ان کو نصیحت کرنے کے لیے کہ اللہ کے یہ بندے غلط فیم میں مبتلا ہو جو ہو چکے ہیں وہ ان سے باہر نکل آئے اور حقائق کو تسلیم کر دیں اور وہ یہ کہ نہ انسان نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے نہ اس دنیا نے انسان کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے نہ یہ دنیا انسان کو موت سے بچا سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی سے امکان کر سکتی ہے ہاں ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ دنیا کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈال دیا جائے روح قل اندعو من دون الله ما لا ينفونا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدان الله كالذي استهبته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى بنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لِرَبِّ لرب العالمين گزشتہ روکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوا سے کلام فرمایا تھا مسلمان اللہ کے مخاطب تھے کہ مسلمان ہمیشہ ان لوگوں کو رائے راس پر لانے کے فکر میں رہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیتے ہیں یا اللہ کے نافرمانیوں میں لگے ہوئی ہیں اور اپنا فکر کرتے رہا کریں اس لیے کہ انسانوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ انسان سب کچھ دیکھ کر بھی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا نہیں سکیں گے تو ساتھ پارے سورہ انعام کی اس نو رکو میں جو کہ آیت نمبر اکہتر سے لے کر آیت نمبر چوراسی تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ مسلمانوں تمہارے شان تو یہ ہے کہ گمراہوں اور بٹکوں کو نصیحت کر کے سیدھے راستے لاؤ جو خدا سے باکر کر زیر اللہ کے چوکٹ پر سر رکھے ہوئے ہیں ان کو اللہ واحد کے سامنے سر بسجود کرنے کی فکر کرو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے مخلص مسلمانوں سے کوئی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اللہ واحد لا شریف کو چھوڑ کر ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شراکت دار قرار دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو خزانہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ غیروں کے خواہشات پر چلتے ہوئے اللہ کے مرضی والے بندوں سے ہٹ جائیں گے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک بیابان جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر ہو اور اس سفر کے دوران میں پھر وہ راستہ بھول کر کے دور نکل جائیں اور پھر پریشان حال اور حیران کڑا ہو اور اس کے ساتھی اس کو دور سے پکار رہے ہوں کہ اللہ کے بندے آؤ ہمارے طرف تاکہ اپنے منزل مراد کو پہنچ سکو اگر وہ ان پکارنے والوں کے پکار پہ لب دہ کر, دہ کر کے ان کی طرف آتا ہے تو منزل مراد کو پالے گا لیکن اگر وہ ان کے آوازوں پر توجہ نہیں دے گا تو وہ بھولا بٹ کا حیران اور پریشان ہی رہے گا اور اپنے منزل مراد کو نہیں پا سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا ناستہ اگر سری راستے سے نکل گئے ہیں بیرارجی کے شکار ہو گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ واحد اللہ شریک کے پکار اور مسلمانوں کے دعوت کی طرف توجہ دیں اور اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں ورنہ نقصان اپنا ہی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے قل ال کہ کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ما ایسوں کو لا جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں ونا اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ ردو اعلیٰ اور کیا ہم پھیر جائیں الٹے پاؤں بعد از حدان اللہ بعد اس کے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا کلدی و شخص کی طرح اس تحوت ہو شیا تینوں جس کو بھلا دیا شیطان نے فی الارضی الزمین میں خیرانا کہ وہ خیران ہے لگو اصحاب ان کے اس کے کچھ رفیق ہوں دوست یدعونہو الیلخدا کہ وہ اس کو بلا رہے ہو سیدھ راستے کے طرف کہ بھئی اے جنا آؤ ہمارے طرف کل کہہ دیجئے انہو دللہ ہوالخدا اللہ نے جو راہ بتائی ہے وہی سیدھا راستہ ہے لِرُبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم تابے رہیں پرورتی عالم کے حکم پر یعنی ہم اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے وہ انفیم اسفادات اور یہ کہ ہم نمازوں کو قائم کریں وہ تقو اللہ سے ڈرتے رہے وہی اور اللہ وہ ذات ہے اللہ تشرون جس کے سامنے تم سب اکٹھے کھیے جاؤ گے وہ روئی اور اللہ گوزاد ہیں خلق سماوات اول جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو بالحق ٹھیک کے پہلے سورہ اللہ انتی سے آئے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ دیکھو اللہ کے اس آسمان کے طرف حل من فطور کہ اللہ تبارک وطالعہ کے اس تخلیقی شاہکار میں کوئی تمہیں فطور نظر آتا ہے اللہ دوبارہ دعوت دیتا ہے سورت میں کہ پھر اپنے نظروں کو اٹھا کے دیکھو کہیں تمہیں اللہ کے اس تخلیقی شاہکار میں کوئی کمی دکھائی دیتے ہیں تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پہ بنایا وہ یوم یقین فیقون اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا اول الحق اسی کے بعد سچی ہے الملک اور اسی کی سلطنت ہے یوم جس دن پونکا جائے گا سور میں وہی جاننے والا ہے پوشیدہ و اور کھلی باتوں کو وہکیم الخبیر اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے سور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج علی علیہ وسلم میں فرمایا کہ میں نے میں راج کے سفر میں ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے سامنے ایک سنگ نما چیز پڑی ہوئی ہے اور اس نے اپنا منہ بالکل اس کے قریب رکھا ہوا ہے اور انتہائی تیاری کے ساتھ وہ انتظار میں ایک کام کو نیچے اور دوسرے کو اوپر کیا ہوا ہے جیسے کسی کے حکم کا انتظار ہو تو میں نے اپنے ساتھ حضرت جبیل علیہ السلاۃ وسلم سے پوچھا کہ جبریل یہ کی کیا ہے اور یہ کون ہے تو حضرت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ یہ اس حضرت اس علیہ نامی فرشتہ اور یہ سامنے اس کا سور پڑا ہوا ہے اور اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب اس کو اللہ کا حکم ہوگا کہ اس سور میں یعنی اس ایمرجنسی بگل میں پھونک مارو تو یہ اس میں پھونک مارے گا اور یہ اللہ کے اس حکم کے انتظار میں تیار بیٹھا ہے اور جب یہ اس پہ پھونک مارے گا تو اس سے ایک اتنے خطرناک اور ایمرجنسی بگل بجنا شروع ہو جائے گا کہ روئی زمین کے ہر کونے قدرے پہ رہنے والا شخص یہی تصور کرے گا کہ یہ ہولناک آواز میرے پاس ہی بچ چکا ہے وہ افغان ابراہیم ال یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ وسلام کا تذکرہ ہے بطور مثال کی کہ اللہ تبارک و تعداد کے فرمان بردار بندے وہ چاہے کسی بھی ماحول میں ہو وہ ہمیشہ اللہ سے دور رہنے والے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کے فکر میں رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نے جس ماحول معاشرے اور گھر کے اندر آن لی تھی وہ معاشرہ بت پرستیوں کا معاشرہ تھا وہ ماحول بت پرستوں کا ماحول تھا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اس نظریاتی اندیر نگری میں ایک اللہ کے توحید کا چراخ چلایا اور ایک اللہ کا تعارف لوگوں سے کرایا اور صرف تعرف ہی نہیں بلکہ اس اللہ کو اپنے دلائل کی ذریعے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا اللہ کے تعریف کی چنانچہ اللہ کے اشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے آذرہ جن کا نام آذر ہے اَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِحَةً جا تو بتوں کو معا کا وقع بلا موبین بے شک میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور تیرے قوم سری گمراہی میں ہیں آذر نمرود کا وزیر تیجارتہ کہ جو بتوں کو بناتا تھا اور پھر ان بتوں کو رنگ روغن کر کے مختلف منڈیوں میں جا کر کے اس کا کاروبار کیا کرتا تھا ہر دہی میں اثرات نے جب شعور سنبھالا تو اپنے والد سے ان بتوں کے متعلق یہ پوچھا چبا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم سری غلطی میں ہے تو اگر بزرگ وار فقائے کرام ہاں سے یہ مسئلہ ہنس کیا ہے اگر انسان کے والدین یا دیگر بزرگواروں میں سے کوئی اگر اللہ کے حکموں کے خلاف راستے پہ چل رہے ہو تو ان کے رہنمائی کرنا یہ ان کے عزت و توقیر کے خلاف نہیں ہے یہ خودسری میں شامل نہیں ہے یہ ان کے اکرام کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ ہدایت تو اللہ کا دین ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے لہذا اگر بڑے کسی غلط راستے پہ جا رہے ہوں اللہ کے حکموں کے روح سے تو ان کے رہنمائی چھوٹوں پر لازم ہے وہ غذا کنوری ابراہیمہ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوتما واقع عجائبات آسمانوں اور زمین کے بلیقون من المکن اور تاکہ اس کو یقین آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی شروع سنبھالا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن میں اپنے توحید کی باتوں کو ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا اب وقت گزرتا گیا تو ان لوگوں نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بھی اپنا معبود بنا رکھا اس لیے کہ جو لوگ زمین پر بتوں کے پجاری ہوتے ہیں یقیناً ان لوگوں کے عقائد میں سورج اور چاند اور دیگر جتنی اللہ کے مخلوقات ہیں اس کی بھی آزمتی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ یہ بھی انسان زندگیوں میں موثر ہوتے ہیں تو وہ لوگ سورج اور چاند کو بھی بہت بڑے خدا سمجھتے سنانچی فلم جنا ہی علیہ اللیلو پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے, انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو تو کالا فرمایا تعجبان اندازے اندازنے حاضر ربی کیا یہ میرا رب ہے فلما افلا پھر جب وہ غائب ہو گیا تو قال حضرت ابراہیم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو اس لیے کہ اگر یہ خدا ہے تو اس خدا کو اپنے مخلوق سے اور اپنے بندوں سے غائب نہیں ہونا چاہیے دور نہیں ہونا چاہیے فلما را پھر جب دیکھا انہوں نے چاند کو باز چمکتا ہوا کالا تو بولے ردی کیا یہ میرا رب ہے فلم افلا پھر جب وہ غائب ہوا قد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لَعلم ربی اگر مجھ کو میرا رب ریت نہ کرے گا تو لکون قوم ظالین تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا اس لیے کہ سورج اور چاند اور ستارے انسانوں کی دنیا میں وہ بہت بڑے بڑے اللہ کے قدرت کے شاہکار ہیں کہ جن سے متاثر ہوئے انسان بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ صلاح والسلام نے جب جان کے غیر معمولی چمک دمک اور خوبصورتی کو دیکھا تو فوری طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اگر میرے رب نے میرے رہنمائی نہ کی تو یقینا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا فلما الشمس پھر جب دیکھا سورج کو جھلکتا ہوا قالا فرمایا حاض اور ربی اکبر کیا یہ میرا رب ہے اور یہ ہے سب سے بڑا اس لیے کہ وہ لوگ سورج کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے فلما افلت پھر جب وہ غائب ہوا تو قالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا قوم امر قوم انی بری بڑی اما تو شکون بے میں بڑی بیزار ہوں بڑی ذمہ ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو یعنی اللہ تبارک وطال کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے باتیں حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے ایک ہی دن میں کی ہو شعور سنبھالنے کے بعد مختلف اوقات میں مختلف مجالس میں آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے قوم کے بڑوں کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے آیات میں اپنے عقیدے کا اظہار فرمایا کہ انی وجہ میں نے متوجہ کر لیا اپنا منہ اس کے طرف فطراتی وا کہ جو بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا خنی فنی یکسو ہو کر وما انا من مشکین اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام نے ایک اللہ کی بات کی تو وہ حج اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے تو ابراہیم علیہ السلام نے قالا فرمایا تو جونی اللہ کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں وقد حدان اور اسی نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے شریک و نبی اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ اور شہ آ مگر یہ کہ میرا رب کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اس لیے کہ وسے عورت علما احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا افلا کرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کچھ نصیحت نہیں کرتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ سلاد و نے جب ایک اللہ کی بات ان لوگوں کے سامنے کی اور ان پہ واضح کر دیا کہ جن کو تم اپنی زندگیوں میں مؤثر سمجھتے ہو یا خدا کا شریک سمجھتے ہو وہ نہ خدا ہے نہ انسانوں کی زندگی میں ان کو کوئی ذاتی عمل اور دخل ہے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اس طرح کے باتوں کے کہنے سے بعض آ جا ورنہ جو ہمارے خدا ہے ہمارے خدا تجھے نقصان سے ہمارا کر دیں گے بھاگل کر دیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ بات کہی کہ بھئی میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو میرا رب ہر چیز پر علم رکھتا ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا وہ کہیں خاف اشرق اور میں کیوں ڈروں ان سے جو تمہارے شراکت دار ہیں اللہ کا خاف نہیں ڈرتے ہو انرک تم بال یہ کہ تم شریک کرتے ہو اللہ کا ماں ایسوں کو لمبی نزل بھی آل سلطان کہ جن پر کے بارے اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازم نہیں کی فعی الفریق اب دونوں فریقوں میں سے کون مستحق ہے کا تم اگر تم سمجھ رکھتے ہو ان ایک میں کہ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور اللہ کا حق کسی دوسرے کو نہیں دیتا اور ایک ہو تم کہ تم نے اللہ دوبارہ کو تعالیٰ کے حقوق تقسیم کر دی ہیں اللہ کے مخلوقات میں تو خوف تمہیں رکھنا چاہیے نہ کہ مجھے خوف زدہ ہو, ہونا چاہیے اللہ وہ لوگ امن جو ایمان لائیں لم اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے یقین میں کوئی شرک وہی لوگ ہیں کہ ان کے واسطے امن ہے یا وہی امن کے حقدار ہے وہ محتدون اور وہی سید راستے پہ ہیں تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے ان شاء اللہ سورہ لقمان میں آئے گا کہ ان شرک لظلم ظلم عظیم کہ حضرت لکمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جب نصیحت کی تو ان سے ہی بھی کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا اس لیے کہ شریک ظلم عظیم ہے تو یہ بہت بڑی بے انصافی ہے کہ اللہ تبارک و بطالہ کے حق دوسروں کے حوالے کر دیا جائے جبکہ وہ اس کے حقدار ہی نہیں ہے وآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ساتقه رسولة أنعامك يدسنا ركوها يدقوه آیت نمبر چوراسی سے لے کر آیت نمبر بانوے تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و سلام کے حوالے سے اپنے بندوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح فرمانا چاہتا ہے کہ عزت اور ذلت خوشحالی اور بدحالی یہ اللہ ہی کی اختیار میں ہے اس لیے کہ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ کے ذات ہے لہذا خیر کے طلب کے لیے بندے کو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور شر سے پناہ مانگنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا استخاب ہے کہ اسی اللہ ہی کی طرف رجوع کی جائے اس شر کے ختم ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام جو اس وقت کے معاشرے میں ایک اللہ کا نام لینے والا تھا اور لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو ایک ایسے دلائل عطا فرمائے کہ ان دلائل کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ان کے قوم پر غالب فرمایا اور قوم ان کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو کہ علیم اور حکیم ذات ہے اس نے ان کو سر بلند رکھا دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عزت اللہ عطا فرمائی گا اور ایک اللہ کے بات کو اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ اللہ وسلم کی عزت اور عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا کہ لوگ چاہے وہ کوئی کوئی بھی قوم ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو لوگ بت پرست وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارا یہ طریقہ طریقہ ابراہیمی ہے اس لیے کہ ان کے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی عصمت تھی گو کے وہ بیچارے بے علم تھے طریقہ ابراہیمی سے اس لیے پھر حضور نبی کریم وسلم نے فرمایا کو کہ بھائی طریقہ ابراہیموں کو تو در دیکھو حضرت ابراہیم علیہ سلاط تو بدھ پرستی سے دور رہنے والے اور تم بدھ پرستی میں مصروفی کار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشرکوں میں اشار ہے وطل کا حجتنا اور یہ ہمارے دلائل ہیں عطنا ابراہیمہ ہم نے دی وہ حضرت ابراہیم کو اعلیٰ قومی ہی ان کے قوم کے مقابلے میں نہ رفا و درجۂ نشہ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہیں ان نب کا حکیم الم بے شک حکمت والا جاننے والا ہے وہ حب نا لہو اور ہم نے عطا کہ ان کو حضرت اسحاف علیہ السلام و یاقوبہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام دوسری جگہ ہے کہ, وَحَبْنَا لَهُ اسحاق وَمِنْ وَرَى اسحاق کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلطے حدینہ سب سبوں کو ہم نے ہدایت دی وہ نوہن اور نوہ کو بھی ہم نے ہدایت دی من قبل ان سے پہلے یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ منظوریتی ہی اور ان کے اولاد میں ہو گزرے ہیں داود و حضرت داود سلیمان اور حضرت سلیمان و ایوب اور حضرت ایوب علیہ السلام و یوسف و موسا و ہارون حضرت یوسف حضرت موسا حضرت ہارون علیہ و السلام و قضاء نزل المحسین اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو اس رکو میں سترہ انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے اور ان ستر انبیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقام عطا فرمایا ہے اگلی دنیا کے نظر میں بھی جو عقل سلیم اور فکر سلیم رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ان کی عظمت کو رکھا اور وہ آخرت میں بھی سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوں گے یہ جی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مخلصانہ اور اپنے حکیمانہ ساری وابستگوں کو اللہ کے ساتھ محسوس رکھا اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ذات میں اللہ کے صفات میں کسی کو بھی شریف قرار نہیں دیا وہ زکریہ اور حضرت ذکر اور حضرت یا عیسیٰ و الیس اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کلو میں نفال ہیں یہ سب بڑے نیک بخت لوگ تھے وہ اسماعیل یسا اور حضرت اسماعیل اور حضرت یسا وہ یونس اور حضرت یونس ووت اور حضرت لوت و کلن فض العالمین اور ان سبوں کو ہم نے بزرگی دی تھی سارے جہان والوں پر یعنی اپنے اپنے دور میں ان سے زیادہ اللہ کے نظر میں کوئی معذ نہیں ہو گزرا بن آبا اور ہدایت کی ہم نے ان میں سے بعضوں کے والدین کو اور بعضوں کے اولاد کو اخبار اور ہم, اور, ہم اور ہم نے ان کو اسی بھی راستے پہ چلایا زادے اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت یہ دید ہی میں اس پر چلاتا ہے وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے تو جتنے مسلمان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت یافتہ ہے اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں ایمان کسی کا ذاتی حق نہیں ہے کہ جو انہوں نے اللہ سے حاصل کیا بلکہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اللہ نے اپنا یہ عطیہ اور اپنا یہ تحفہ جن کو چاہا ان کو عطا فرمایا تو جتنے کل مغوب مسلمان ہیں ان کو ہر حال میں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے اللہ کا مشکور ہونا چاہیے کہ دنیا کے بے شمار قابل ترین لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں لیکن وہ اپنے آخرت سے بےخبر ہے اللہ نے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو اپنے دین اسلام کے لیے منتخب کیا اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم ترین لوگ بھی ولو لو اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے لابطمیا بلون البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو شرک ایک اتنے نا پسندیدہ ترین عمل ہے کہ یہ انسان کے بڑے سے بڑے نیکی کو بھی ضیاء کر کے ختم کر دیتا ہے اولائک یہی جن کو ہم نے دی کتاب اور شریعت یا دئیوتا اور نبوت صحیح یکل پھر اگر ان باتوں کو نہ ماننے مک والے فقط بکن نہ بےحا قون تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دی ہے ایسے لوگ لیکس کافرین کہ جو اس سے منکر نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مکہ والوں نے انکار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدینہ کی طرف کرنے کا حکم دیا تو مدینہ کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سر کو پہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں فرمائیں آث فرمائی حد اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی آپ چلیے ان کے طریقے پر تو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کسوٹی مقرر کی ہے اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے تو وہ پیغمبروں کے طریقوں کو معلوم کرے پیغمبروں کے زندگی کے سارے حالات اور واقعات کا مطالعہ کریں اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہیں کی پیروی کریں اس لیے کہ وہ براہ راست اللہ سے ہدایت یافتہ ہے اللہ عجرا آپ کہہ دیجیے کہ میں نہیں مانتا تم پر اللہ کے ان باتوں کے بدلے کوئی اجرت یہ تو نہیں ہے مگر محض نصیحت ہے جہان کے تمام لوگوں کے لیے تو دین اسلام کی تبلیغ پر اجرت لینا یہ درست نہیں ہے کہ اپنے دین کے بات بتانے کو مشروط کر دیا جائے کہ میں آپ کو دین کے بعد تب بتاؤں گا کہ جب آپ مجھے اس کا پہلے اجرت ہے یہ درست نہیں ہے یہ ممنوع ہے لیکن اگر ایک شخص دن رات اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا ہے تو پھر معاشرے کے دوسرے شعبوں سے وابستہ مسلمان بھائیوں کی بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے رہنمائی ڈھونڈ نکالنے والے اپنے ایسے عادب بھائیوں کا اللہ کے دی و رض کے حالات میں مدد کر لیا کریں کرے بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهذا للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم ساتے پارے سورہ انعام کی یہ گیارہ رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 96 تک کے آیتوں کے مشتمل ہے اس رکو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو جو اللہ کے احکامات سے انکار کر گئے تھے یا جو کفار تھے اللہ نے ان کو محتب فرمایا ہے اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے مذہبی معاملات میں عام طور پہ اہل کتاب کے طرف رجوع کیا کرتے تھے یعنی یہود اور عیسائیوں کی طرف اس لیے کہ وہ اپنے زمانے میں ان ہی لوگوں کو سب سے زیادہ دانہ اور علم سمجھتے تھے لیکن اندرون خانہ اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی بھی اسلام دشمنی میں ان مشق قوموں سے پیچھے نہیں تھی اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے جا کر کے اہلی کتاب سے یہ معلوم کیا کہ بھئی ہمارے ہاں تو ہمارا ایک عزیز ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ان لوگوں نے زد اور حسد کی بنیاد پر ان کو یہ سبق دیا کہ بھائی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں میں سے کسی عیب کو اپنا رسول منتخب کرنے کی ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں نے آ کر کے اسی بات کو ڈنڈورنا شروع کر دیا اور اس کو شہرت کہنا شروع کر دی کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی انسان پر کتاب نازل کر دے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عیاتی نازل فرمائی جس میں براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے پس پردہ محرک کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہلی کتاب کہتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ تم جس کتاب پر ایمان کا دعوی کرتے ہو وہ کس پہ نازل ہوئی اور وہ کس نے نازل کی اسی طریقے سے انجیل کس پہ نازل ہوئی اور کس نے نازل کی یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں نے ان سچائیوں کو بھی ان کے اندر سے مٹھا کے رکھ دیا اور اپنی زندگیوں سے باہر نکال دیا لیکن اتنی بات تو تم مانتے ہو کہ تورات رات بھی پیغمبر پہ نازل ہوئے اور وہ پیغمبر انسان تھے وہ کوئی فرشتے نہیں تھے نہ کوئی اور مخلوق تھی تو اگر حضرت موسیٰ علیہ سلام پر اللہ کا کتاب نازل ہو سکتا ہے حضرت علیہ السلام پہ اللہ کا کتاب نازل ہو سکتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہونے کا انکار کیوں یہ سوائے زد حسد اور بغض کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدر و منزلت نہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی اور انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جس طرح کے پہچاننے کا حق ہے اس جب وہ کہنے لگے ما انزل اللہ کہ نہیں اتاری اللہ نے من شریف کسی انسان پر کوئی چیز یعنی آج تک اللہ نے کسی انسان کو پیغمبر ہی نہیں بنایا بشرف اس آیت میں بری وضاحت ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہے وہ انسان ہی ہوتے ہیں وہ بشر ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ بنیادی طور پہ دنیا میں رسولوں کو انسانوں کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے بیشتا ہے اور انسانوں کے رہنمائی اور ہدایت وہی زیادہ بہتر طور پہ کر سکتا ہے کہ جو انسانوں میں سے ہو جو انسان کو انسانوں کی ضروریات اور خواہشات کو بہتر طور پہ جانتے ہو اور جن کے لیے جن کے پیروی انسانوں کے لیے ممکن ہو جو انسانی ضروریات سے متصف ہو اب اگر اللہ کسی فرشتے کو انسان بنا کر رسول بنا کر کے بیچتا تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ پروردگار آپ نے ایک ایسے مخلوق کو ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا کہ جس کے خواہشات اور ضروریات ہمارے خواہشات اور ضروریات کے ساتھ میجی نہیں کرتے فرشتوں کو کیا معلوم کہ بے بھوکے کی ضرورت کتنی ہوتی ہے انسان کو پیاز کے ازالی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے انسان کو اور کب کرنا چاہیے بیماری میں انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے بے بس ہوتا ہے دکھ اور خوشی کی بھی انسان کے کچھ اوپر کچھ حقوق ہیں اس لیے کہ فرشتے ان تمام صفات سے متنازع ہے وہ پاک ہے وہ ان تمام ضروریات کو جانتے نہیں ہیں نہ وہ زخنے ہوتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ تکتے ہیں نہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں نہ بیمار ہوتے ہیں نہ ان کو کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہی ہے لہذا عقل کا تقاضا یہی ہونا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی انسانوں میں سے ہی ہونے چاہیے لیکن انسان کا نام لیتے ہی ذہن میں نافرمان بندوں کا تصور جو ابھرتا ہے یا تصویر جو آتا ہے وہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو انسان اپنے آپ اپنے پاک دامن کو بد آمادیوں کے ذریعے دادار کر لیتا ہے بنیادی طور پہ ہر انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے تو انبیاء کرام سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان نا فرمانوں نے کہا کہ بیما حنض اللہ علیہ منشے کہ اللہ نے آج تک کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا من انزل نے اتاری وہ کتاب جا ابھی موسیٰ جس کو لے کے آیا تھا السلام کیا وہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا نور جس میں نور تھا نور کا مطلب جس کے سارے احکامات بڑے واضح تھے منور تھے وہدایت تی دس لوگوں کے لیے قراتیسا کہ تم نے ان کو ٹکڑے, ٹکڑے کر دیا یعنی اللہ کے ان حکموں کو کہ بعضوں کو تو تم ظاہر کرتے ہو وہ کثیرہ اور ان آسمانی کتابی احکامات میں تم نے بہت سارے احکامات کو چھپا کے رکھ دیا ہے وَعُلِّم تُم مَا لَمْ اور تم کو سیکلایا وہ باتیں جو تم جانتے نہ تھے وہ نہ اور نہ تمہارے ابا اشد تو اللہ کا اللہ ہونا رسولوں کا رسول ہونا جنت کا ہونا قیامت کا حساب اور کتاب اور قیامت کا برپا ہونا یہ تمہیں سب کس نے بتایا ہے رسول ہی نے تو بتایا حضرت مثال سلام ہی نے تو بتایا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے تو بتایا ہے اور کیا یہ لوگ انسان نہیں تھے ان کو اللہ ان کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی کیا انہوں نے اپنے علم سے یہ ساری باتیں معلوم کی جو ممکن نہیں ہے یقینا ان کو اللہ نے بتائی جب ان کو اللہ نہیں بتائی تو اللہ نے ان انسانوں کو ہی اپنا رسول بنایا اللہ, کہ دیجئے کہ اللہ ہی نے اتاری ہے, فی اللہ فرماتا ہے کہ چھوڑ دیجئے ان کو اپنے خرافات میں کہ یہ کھیل کے اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہم نے اتاری برکت والی مصدقل جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی بین یا جو اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں یعنی تو رات اور ام قرآ اور تاکہ آپ درائیں مکہ والوں کو ام قرآن یعنی بڑی بستی والوں کو اس لیے کہ اس وقت عرب میں سب سے بڑی بستی یہی تھی اور لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے مرکزی بستی امن حولہا اور اس کے آس پاس والوں کو اس لیے کہ سب سے پہلے مخاطب اللہ کے کلام کا مکے والے تھے اور پھر اس کے جو آس پاس تھے وہ لذین بالآخرت اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر جو امن وہ ایمان لاتے ہیں اس میں وہم علی عالا محافظون اور وہ اپنے نمازوں پر محافظت کرتے ہیں ممن کا اللہ کا احساس ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا تہمت باندھے جس طرح کہ اہل کتاب نے باندھا کہ وہ اللہ نے کسی انسان کو آج تک رسول ہی نہیں بنایا اور اللہ نے آج تک کسی انسان پر کتاب ہی نازل نہیں فرمائی تو اللہ پر اس طرف اشارہ فرماتے ہیں اوخانا یا پھر وہ جو گئے کہ اوہیا مجھ پر وہی آئی اوہیا الیا کی مجھ پر وہی آئی جب کہ بلام یوہاشن اس کی طرف کچھ بھی وہی نہ آئی ہو تو وہ بھی بڑا ظالم ہے ومن قال اور وہ جو یہ کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا بعض مکہ نے یہ کہا جو مکہ کے سردار تھے کہ پھر ہم بھی اس طرح سے کلام پیش کر سکتے ہیں کہ جس طرح کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑے بے انصافی کی بات ہے ون اور اگر آپ دیکھیں ظالم فِي نفی غمرات جب یہ ظالم ہوں گے موت کے سختیوں میں تو باست اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان کے طرف کہ بے اخرجو تم اپنے جانوں کو نکالو ان یوم تجزہ آج تم کو بدلہ ملے گا ذلت کے عذاب کا بما کم تم تقول غیر الحفتے اس سبق سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹھی بات باتیں و کم تم انیاتی اور تھے تم اللہ کی باتوں سے خود کو بالا سمجھنے والے تکبر اختیار کرنے والے اس آیات مبارکباد یہ بات واضح ہے کہ موت کے وقت ان بد بدعمان شخص کو تکلیف اور سختیوں سے ہمکرار کیا جاتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سختیاں ہم دنیا والوں کو نظر آئے اس لیے کہ موت جب داری ہوتا ہے تو انسان عالمی دنیا سے عالم برزخ کے طرف جا جکا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے اس لیے کچھ سختیاں بعض مرتبہ تو دنیا والوں کو نظر آ جاتی ہیں لیکن بعض مرتبہ بے شمار سختیاں دنیا والوں کی نظر سے اجر ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ایک اور عالم ہے اور یہ ایک اور عالم ہے اس عالم کے رہنے والے اس عالم کے اندر رونما ہونے والے واقعات کو رونما ہونے والے باتوں کو نہیں سمجھ سکتے بج اس کے جو اللہ نے ان کو بتائی ہو اس لیے کہ اگر وہ سارے حقائق اس دنیا والے دنیا کے رہنے والے معلوم کر لے تو پھر یہ دنیا امتحان امتحان تو نہیں رہے گا پھر تو یہ ایک کھلی کتاب کی طرح سارے حقائق امت منکشف ہو جائیں گے اللہ کا شان ہے نا فرادا اور البتہ تم ہمارے پاس آگے ایک ایک ہو کر کما نے تمہیں پیدا کیا تھا اب والا مرتب پہلی بار یعنی جس طرح دنیا میں تم اکیلے آئے تھے اور دنیا میں اکیلے آنے کے بعد جب ہم نے تمہیں خوشحالیاں عطا فرمائیں اور تمہارے دوست اور احباب اور رشتہ دار بنا دیے ہم نے تو پھر تم نے اپنے آپ کو اپنے ان دوستوں کے ماحول کے اندر اللہ سے بالا سمجھنا شروع کر دیا یہ خیال کر کے کہ شاید یہ سارے کارنامے ہم ہی سر انجام دینے والے ہیں تو اللہ فرمائے گا کہ جب تمہیں موت سے ہم کنار کر کے قیامت کے دن میرے سامنے آؤ گے تو, تو تم اسی طرح کے اکیلے ہو گے جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا وہ ترق تم اور تم چھوڑائے ہو جو کچھ تم نے اپنے پیچھے کیا تھا یا ہم نے جو تمہیں عطا کیا تھا اپنے کی یعنی دنیا میں اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں تم خیال کیا کرتے تھے انکم فی یہ کہ ان کا تم میں ایک حصہ ہے یعنی وہ تمہاری زندگیوں کے اندر گویا حصہ دار ہے وہ تمہیں مشکلات سے نکالیں گے اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے تو ہم تو تمہارے ساتھ تمہارے ایسے کوئی سفارشی نہیں دیکھ رہے اس لیے کہ دنیا میں جن لوگوں نے اپنے آخرت کے معاملے میں اپنے خیال کے مطابق اپنے لیے ایسے شراکت دار بنائے رکھے اور ان کی خوشحالی کے لیے وہ بہت سارے قربانیاں دیا کرتے تھے قیامت کے دن ان شراکت داروں میں سے وہ کسی کو بھی اللہ کی حضور نہیں پائیں گے اور اللہ سے پوچھے گا کہ, اکم اکم کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان شراکت داروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن, جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہارے اندر حصہ صدار ہیں یعنی ان کو تمہاری زندگیوں میں عمل اور دخل حاصل ہے انسان کے لیے کئی سفارشی ہوں گی لیکن یہ سفارشی وہ ہیں کہ جو اللہ نے بتائے ہیں یا اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اور جن کو انسان اپنے خیال کے مطابق اپنے لیے سفارشی اور بچاؤ کا سبب سمجھے تو انسان کے خیال پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی لیکن حقیقت بہرحال اپنی جگہ حقیقت ہے کہ سفارشی انسان کے نیک امان ہے چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہوں زکات کی صورت میں ہوں حج کی صورت میں ہوں تلاوت قرآن کی صورت میں ہوں حفظ قرآن کی صورت میں ہو یا علم دین کی حصول کی صورت میں ہوں یا اچھی بات بتانے کی صورت میں ہو یا برائی سے بچنے کی صورت میں ہوں یہ سارے چیزیں سفارش ہوں گی لکتقت اور بینگم یقیناً تم،, تم سبوں کے درمیان سارے تعلقات منقطع ہو گئے غزل انکم تم تزمون اور گم ہو گئے تم سے وہ جن کے بارے میں تم خیال کیا کرتے تھے کہ وہ یہ ہمیں آخرت میں مشکلوں سے بچائیں گے تو بچانے والی ذات ایک اللہ تبارک تعالی کی ذات ہے لہٰذا اس اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم رکھا جائے اور اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم رکھا جا سکتا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے تحریک پر چل کر اللہ ہر مسلمان کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات اخلاق کے بنیادوں پر استعمال رکھنے کی توفید مسیح فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله صالق الحب والنباء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تغفكون الساعة القرية سورة العام كي یہ رکو آیت نمبر چھیانوے سے لے کر آیت نمبر ایک سو دو تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کے شاہکار نمونوں کو ایک اور ایسے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ جس کو ہر صاحب علم اور علم شخص معلوم کر سکتا ہے جان سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کے ایسے شاہکار نمونی انسانوں کے سامنے رکھتا ہے اور انسانوں کی توجہ ان شاہکار قدرت کے نمونوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ انسان ایک اللہ کے عظمت کے قائد ہو جائے اور اپنے خیالات اور تفکرات کے مطابق انہوں نے جن ہستیوں کو یا جن لوگوں کو یا جن مخلوقات کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے تاکہ ان پہ واضح ہو کہ اس کائنات اور اس کائنات میں پیدا کرنے والے تمام شاہرکار کا خالق تو ایک اللہ ہے لہذا بندگی بھی اس ایک ہی اللہ کا حق ہے مدد بھی مانگنا صرف اس ایک ہی اللہ کا حق ہے اور یہ حق اللہ ہی کے پاس رہے تو اس سے بندہ مراد کو پہنچتا ہے اور اگر کوئی شخص اللہ کا یہ حق چین کر غیر کو دے گا تو وہ ظلم کھلائے گا اللہ کا ارشاد ہے اللہ توڑ نکالتا ہے دانے کو ونوا اور گٹھلی کو کہ انسان زمین کے اندر جب کاش کرتا ہے اور وہ دانے کو زمین کے اندر دباتا ہے یا وہ گٹلے کو چاہے وہ کجور کی ہو یا کسی دوسری چیز کے اس کو زمین میں دباتا ہے تو ایک انسان زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے کے لیے اس پہ حل چلا دیں مزید بہتر بنانے کے لیے اس کو پانی دے دیں اور پھر اس کے اندر دانا ڈال دیں دانہ ڈالنے کے بعد پھر انسان کا تصرف جو اس دانے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے منقطع ہوتا ہے انسان کے اختیار میں اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس دانے کو اندر اس طریقے سے اس کو مراحل سے گزارے کہ جس کی وجہ سے وہ دانا انسان کے مرضی کے مطابق اور انسان کے مرضی کے مطابق ٹوٹے اور اس سے انسان کی مرضی کے مطابق پودا نکلے یہ سارے کاریگری اور صنعت کاری ایک اللہ کی ہے اللہ کا ارشاد ہے یہ مخرج من المیت وہی نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو مردہ یخرج الحیے من المیت وہی نکالتا ہے زندہ کو مفتی سے وہ مخرج المیت من الحی اور وہی نکالتا ہے زندہ سے مردہ صلیکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ تعالی توفیکون پھر تم کہاں بٹھ کے پھرے جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں اس طرح کے مرے ہوئے انڈے سے اللہ زندہ چوزہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے جس طرح کے زندہ مرغی سے مرا ہوا انڈا نکلتا ہے کہ اس انڈے کے اندر زندگی کا کوئی حرکت اور سکنت نہیں ہوتا یا پھر یہ ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں اللہ کافر کو پیدا کر لیتا ہے کہ جو عملی لحاظ سے مرا ہوا ہے اللہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے تمہارا اللہ خالق السبا وہی پھوڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی کو کیا کوئی ہے کہ جو صبح کی روشنی کو وقت سے وہ شمسور قمر حسبانن اور اس نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا زادی کا تقدیر العزیز العلیم یہ ہے اندازہ رکھا ہوا زورا اور خبردار کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازاد کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک حساب کے لیے اور لوگوں کے حساب اور کتاب کو معلوم کرنے کے اور شمار کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت طاہرہ کا عمل ہے کہ ان عظیم شان نورانی کروں اور ان کے حرکات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے اللہ نے رکھا ہے کہ کروڑوں سال گزر جانے پر بھی ان میں کبھی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ان کی مشینری جی کو نہ کسی ورکشاپ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ پرزے کستے ہیں اور نہ بدلنے کا ضرورت پڑتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اپنے مدار میں مقررہ انداز سے مقررہ وقتوں کے اندر چل رہے ہیں یہ کارنامہ ایک اللہ کا ہے وہ الزی اور اللہ وہ ذات ہے جہاں جس نے بنا تمہارے واسطے ستارے دو کہ تم ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کرو ظلمات بہرے اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے ابفسل آیاتیں یقیناً ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے اپنی باتیں قومی یا نمون اس قوم کے لیے جو جانتی ہے سورج اور چاند اور اسی طریقے سے اللہ نے جو ستارے بنائے ہیں یہ اس لیے کہ لوگ ان کے ذریعے اندھیروں میں راہ میں ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو اس سے وہ نجومی رہنمائی نہیں ہے کہ لوگ ستاروں کا حساب اور کتاب کر کے اس سے اپنے مستقبل کا راستہ معلوم کریں بلکہ اس سے اگلے جملے میں خود وضاحت ہے ظلم تاکہ تم اس سے خوشکی اور خشکی اور طریقے کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو تو جہاں جہاں اندھیرا ہوتا ہے اور کوئی دوسری روشنی میسر نہیں ہوتی تو وہاں ستارے انسان کو روشنی فراہم کرتے ہیں اور دوسری یہ کہ لوگ ستاروں سے اندازہ لگا کر اپنے جو سمت ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس سمت کو بھی معلوم کر لیتے ہیں اللہ کے ارشاد ہے وہ النبی اور اللہ کو زد ہیں جس نے پیدا کیا تم سبوں کو ایک ہی شخصی یعنی حضرت آدم سے مستعودہ پھر اس نے تمہارا ایک ٹھکانا بنایا ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ مستقر سے مراد دنیا ہے اور مستراد وسرین فرماتے ہیں کہ برضخی زندگی یا قبر ہے کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد دنیا میں ٹھہرتا ہے اور پھر قبر کی حوالے ہوتا ہے تو یہ ایک سسٹم کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے قطف آیاتیں یقیناً ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے اپنی باتیں لقومی قومی اس قوم کو جو سوچتے ہیں وہ الدی اور اللہ وہ ذات ہیں ان کہ جس نے اتارا آسمان کی طرف سے بانی یہ وہ حقائق ہے جو اللہ بیان کرتا ہے اور ان حقائق سے کوئی انسان اللہ کا نہ ماننے والا بھی انکار نہیں کر سکتا تو اگر اللہ کے یہ سارے بیان کردہ باتیں حقائق اور سچائی کے مبنی ہیں تو پھر اللہ کے وہ باتیں بھی حقائق ہیں کہ جو اب تک انسان کے سامنے منکشف ہو کر یا اب تک انسان کے سامنے اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا اور مستقبل میں ہوگا اس طرح کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حساب اور کتاب کا ہونا جنت اور جہنم کا ہونا تو اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ الدی اور اللہ وہ ذات ہے امان کہ وہ نازل کرتا ہے آسمان کی طرف سے پانی فراخر جنابی اب یہ حقیقت ہے کہ پانی آسمان ہی کی طرف سے برستا ہے فاخرجنا بھی ہی نبات اک الشن پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے اگنے والی تمام چیزیں فخرجنا مین پھر ہم نے نکالی اس میں سے خبر سبزی نخرج جو کہ ہم نکالتے ہیں اس میں سے حب بم کے ایسے دانے کہ جو تہ ایک دوسروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور محنت اور کھجور میں تلیا بن ایسے کھجور کہ جن کے گھبے پل کے کچے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنا کینا بن اور انگور کے باغات وہ اور زیتون کے باغات اور رومانا اور انار کے باغات مشتبہن جن میں سے بعض ایک دوسروں کے ساتھ مل کے جلتے ہیں یعنی ذائقے میں یا رنگ میں وغیرہ غیر اور وہ جو ایک دوسروں سے مختلف بھی ہے جدا جدا ہے یعنی رنگ میں ایک طرح کے ہیں ذائقے میں جدا ہے انظر دیکھو دیکھو الاثمر ہی ان کے درخت کے طرف اذا اسمانہ جب وہ پل لاتا ہے وہ یعنی ہی اور جب وہ پکتا ہے تو یہ سارا جو پروسیس ہے یہ جو سارا دورانیہ ہے یا جو سارا عمل ہے اس پہ غور کرے انسان بارش برسانے کا پھر بارش کو لانے کے لیے بادلوں کے بنانے کا پھر ان بادلوں کو اٹھانے کے لیے ہبا کا پیدا کرنا پھر ان بادلوں کے اندر بارش کے پانی کو جمع کرنا اور پھر ان کو ہنکانے کا نظام پھر ان کو ایک خاص انداز سے قطروں کی صورت میں بنا کر زمین پر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر برسانے کا نظام پھر استانے کے ذریعے زمین کو نرم کرنے کا نظام اور پھر زمین کو نرم کر کے اس کے اندر کے اندر سے تیر نکالنے کا نظام اور پھر اس تیر سے درخت بنانے کا سسٹم اور اس درخت کے اندر پھر پھل بنانے کا سسٹم اور وہ درخت کہ جس کا اپنا ذائقہ تو شاید ترش ہو ترخ ہو لیکن اس کے اندر لگے ہوئے پھل جو ہوتے ہیں وہ کتنے بار عور ہوتے ہیں کتنے خوش ذائقہ ہوتے ہیں یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جس کو اللہ کا نہ ماننے والا بھی مانتا ہے اور یہ وہ کارنامے ہیں یہ وہ سمت ہے کہ اس نے دنیا کی کسی انسان کو بھی عمل دخل کی گنجائش اللہ نے نہیں دی اور یہ سارا کارنامہ کون سا انجام دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان نفیز ال ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے لیکن اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ شرکا الجن اور انہوں نے ٹہرا لیے اللہ کے ساتھ شریک جنوں کو یعنی بعض لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیا حالانکہ وہ ہلقہ اس اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا وہ حرقو له بنینا اور ان لوگوں نے بنائے رکھے ہیں اللہ کے لیے بیٹے وہ بنا اور بیٹیاں کہ بعض لوگ جیسے کہ عیسائی حرت عیسائی السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بعض لوگ ہر وزیر السلام کو اللہ کا بیٹھا کہتے ہیں یہ مبالغہ آرائی ہے جو ان لوگوں نے کی اور بعض مشتقین مکہ وہ تھے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے طرف سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی غیر علم جہالت سے بغیر علم کے سبحا وہ پاک ہے و تعالی اور بلندر ہے امّا ان باتوں سے سفون جو لوگ جو یہ لوگ اللہ کے بارے بیان کرتے ہیں کہ اللہ باپ ہے اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹیاں ہیں اور اللہ کے شراکت دار ہیں تو اللہ ایسے تمام باتوں سے پاک صاف ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنے ذات میں وہ اپنے صفات میں وہ اپنے قدرت میں وہ اپنے تحلیقات میں ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس لیے کہ وہ اپنے کسی حکم کے تعمیل میں کسی کا محتاج نہیں ہے سارا مخلوق اللہ کا اللہ کے حکم کا تابع ہے کہ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کام خود سے ہو جاتا ہے اللہ کو کسی ایسے جماعت کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ اس جماعت کو ایک خاص قسم کا ٹریننگ دے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دبيع الصماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ساتفاركي آخرد قف اور یہ سورة انعام کا ترور قف یہ رکو آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر آیت نمبر ایک سو بارہ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت قاہرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کارناموں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر یہ بات واضح فرمانا چاہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں میں اپنے فیصلوں کے تکمیل میں کسی کا مختاج نہیں ہوں میرے کوئی اولاد نہیں جو لوگ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں کسی کو یا اللہ کے لیے شراکت دار قرار دیتے ہیں یقیناً وہ اللہ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی بے انصافی ہے اللہ تبارک ہے بدی اسما وا وہی بے نظیر پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا یعنی زمین اور آسمان جب نہیں تھے تو زمین اور آسمان کا یہ تصور اور یہ تصویر اور یہ خاکہ بنانے والا اللہ کے ساتھ ہے انا یقون الہو کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا بیٹا جبکہ کے بل ہم ٹک اور اس کی کوئی بیوی نہیں اس لیے کہ بیٹے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس بیٹے کی ماں ہو تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو پھر اللہ کی بیوی وہ بتلائیں جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں تو پھر ان, فرشت ان فرشتوں کے ماں کے بارے میں وضاحت کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بے دکھی باتیں کرتے ہیں جو انتہائی نامناسب اور غیر انصاف میں مبنی ہے وہ خالق اللہ اور اسی نے بنایا ہے ہر چیز کو وہ بالکل شہ علیم اور وہ ہر چیز سے واقف ہے ظالقم اللہ رب یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے لا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ و مگر وہی خالق و کل و ہر چیز کا خالق ہے سا بدھو سو اسی کی عبادت کرو وہ وہ اللہک الش وکیل اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے جب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہیں یہ سارے اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ سبوں کا خالق ہے تو خالق اور مخلوق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ وہ ذات ہے لبساروں کی اس کو پا نہیں سکتی آدر ابسارا اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو یعنی دنیا میں دنیا بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی کون سے آنکھ اس وقت کس عمل کا مرتکب ہو رہی ہے وہ ہوئی لطیف اور وہ نہایت ہی باریکی خبر رکھنے والا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا محال ہے انشاءاللہ شاء آئے گا کہ حضرت موس و نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی پرورتگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا لن ترانی آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے اس پہاڑ کی طرف دیکھیے میں اس پر اپنے قدرت کا فجی کرتا ہوں اگر آپ اس کو دیکھ سکیں اور آپ کے نظریں اس پہ ڈھیر سکیں تو پھر مجھے بھی دیکھ لو جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنے نور کے تجلیات کر دیے تو فخر رموس و سائقو مثال صلاحت وسلم بے ہوش ہو کر کے گھر پڑے اللہ نے دنیا میں انسان کو ایک ایسے ڈھیل ڈھول سے پیدا کیا ہے اور اتنی صلاحیتیں اللہ نے اس میں پیدا کی ہے کہ جن صلاحیتوں کو برویکار لا کر یہ انسان صرف اپنے آخرت کی بہتری کر سکتا ہے اور اپنے آخرت کو ناکامیوں سے بچا سکتا ہے باقی یہ اس انسان کے اندر بتی ہوئی صلاحیتیں اس قابل نہیں ہے کہ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے اور آخرت میں ہر انسان اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے جیسے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے قدجہ بخو اوم یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہے واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے رمن اب سرا سو جس نے دیکھا فلی نقسی ہی سو اپنے ہی فائدے کے لیے ہے اپنے ہم کو اندر بنا رکھا فہرے تو اس اندھے پن کا وبال اسی کے اوپر ہوگا بے حافظ اور آپ کہہ لیجیے کہ میں تمہارے پر کوئی نگاہبان نہیں ہوں کوئی چوکی نہیں ہوں جو انسان سیدھا راستہ گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا وہ قبارے کا مصرف اور ایسے ہی ہم پھیر پھیر کے سمجھاتے ہیں اپنی باتیں ولی تاکہ وہ لوگ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے نہ لمون اور تاکہ ہم واضح کریں اس ان قوموں کے لیے کہ جو سمجھ رکھنے والے ہیں اب چلیے ماں اس کے علاح کا میں رب جو تجھ کو حکم آیا ہے تیرے رب کی طرف سے اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ آرز عامل اور منہ کر لیجئے ان شرک کرنے والوں سے اشرک اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے وما جاننا کا علیہ حفیظہ اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگاہبان نہیں بھیجا و ما ان کا اور نہ آپ ان پر کوئی چوکی دار اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت بھی جمع کر لیتا جیسے کہ پہلے گزرا لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے چاہت کو اور اپنے منشا کو بور قوت اپنے بندوں پہ لاگو نہیں فرمانا چاہتا اس لیے کہ اگر اللہ اپنے چاہت کو دنیا میں اپنے بندوں پر بظور قوت لاگو کرے تو پھر یہ دنیا امتحان امتحان کی جگہ نہ رہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر انسان کے سامنے واضح کر کے رکھ دیا اور انسان کو ایسے قوت اور استعداد سے مالا مال کیا کہ وہ خیر کا خیر ہونا پہچان کر سکے اس کا اور اس کو معلوم کر سکے اور شر کا شر ہونا معلوم کر سکے اس کی پہچان وہ کر سکے اور پھر خود کو بھلائی کے راسوں پہ لگائیں خود کو شر سے بچائیں اللہ نے یہ قوت اور استعداد ہر انسان کو دے رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا انجام بھی انسان پہ واضح کر دیا ہے شر کا انجام بھی اللہ نے انسانوں پر دلائل کے ذریعے واضح کر دیا ہے گزشتہ پیغمبروں کے مثالوں کے ذریعے اللہ نے واضح کر دیا ہے اور اب اللہ نے اس انسان کو یہ اس طاقت دے کر کے اس میدان میں آزاد چوڑ دیا ہے کہ یہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا چاہتا ہے یا پھر غیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلقات بنانا چاہتا ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی تاکیب کرتا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود مانتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بات جائز نہیں ہے ان کے لیے اور نہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بات زب دیتی ہے کہ وہ ان کے خداؤں کو برا بلا کرے ہاں ان کے اس عقیدی کو وہ دلائل کے ذریعے غلط ثابت کریں اگر وہ لوگ جذبے میں آ کر کے ان کے خداوں کو برا بلا کہیں گے تو یقیناً وہ خدا خدا ہے ہی نہیں ان کے برا بلا کہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ بدلے میں جب برا بلا کہیں گے تو یقیناً اس سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ناراض ہوتی ہے اللہ تصب الزینہ اور برا نہ کہو ان کو یہ دون اللہ جن کو وہ پکارتے رہتے اللہ کے سوا ورنہ اللہ بغیر علم بس کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بغیر تذالک امت عملہم اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر فرق فرقے کے نظر میں ان کے اعمال کو اس لیے کہ اگر وہ اپنے اس عمل کو برا سمجھتے ہوتے تو اس کو کبھی بھی نہ لیکن وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنایا ہوا ہے سما الاب بھی مر پھر ان کو ان کے رب کی طرف لٹایا جائے گا فجون اہم تربو بتلائے ان کو بیمار کا یا مرن وہ جو انہوں نے عمل کیا وہ بِاللَّهِ بلّہ زیادہ اور وہ قسم کے ہیں اللہ کے نام کے تارکید قسم کہنا تم کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے اللہ. تمام تر نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ وہ نشانیاں آئے گی تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے جو مختلف گروہ اور مختلف لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے رسول سے اپنی مرضی کے معجزات طلب کرتے اور پھر کہتے کہ اے محمد اگر ہمیں ہماری مرضی کا یہ معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تبارک و طالب فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ معجزات کا ظہور یہ اللہ ہی کی اختیار میں ہے تمہیں کیا معلوم اے مسلمانوں کہ یہ لوگ معجزات کے آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ ان کے دل کی پوشیدہ بھیدوں کو جانتا ہے اگر یہ ایمان لانا چاہتے ہوتے ہیں تو کیا یہ قرآن جو اس سے پہلے نازل ہو چکا یا اب جو ہو رہا ہے کیا یہ ان کے سمجھانے کے لیے کافی نہیں پل وقل اور ہم ار دیں گے ان کے دل وہ ابسار ہوں اور ان کے آنکھیں کمالمن بھی اولر جیسے کہ یہ ایمان نہیں لائے ان نشانیوں پر پہلی بار پنظر ہوں کہ نہیں ہوں اور ہم چھوڑ رکھیں گے ان کو ان کے سرکشیوں میں کہ وہ سرگردان رہیں تو یہ لوگ کیونکہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستگی نہیں چاہتے اس لیے اللہ بھی زبردستی ان کے دلوں میں اپنے محبت کو ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ باوجود دیکھنے اور باوجود سمجھنے کی صلاحیتوں کے رکھنے کے اللہ نے ان کو بہرا اور گنگا کر دیا اور ان کا یہ بہرا پن اور گنگہ پن ان کے بدتمال کا نتیجہ ہے یہاں پہ ساتوں پارہ اپنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجعلون آخرکار سرح انعام کی یہ چودہ رقو ہے یہ ایک نمبر 112 سے لے کر آیت نمبر ایک تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے کچھ پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دیا ہے گزشتہ آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاط تھا وہ اقسم و بہدا کہ وہ لوگ آپ کے سامنے تاکیدی قسم کے آتے ہیں لَإن کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے یعنی کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے لا کہ وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس طرح کے سوالات کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ قل آپ کہہ لیجیے کہ تمام تنشانیاں اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ کے اختیار میں ہیں اس رکو میں اللہ تبارک تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے ایمان کو معجزات کے ساتھ مشروط کرتے ہیں یہ اثر میں ایمان لانا نہیں چاہتے بلکہ معجزات کا مطالبہ ہی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور تمام کرنا چاہتے ہیں جناجہ تفسیر ابن جہری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ نخر کیا گیا ہے کہ قریشی سرداروں نے آپ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں کہ صفا پانی کو سونا بنا دیا جائے تو ہم آپ کے نبوت اور رسالت کو مان لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا معاہدہ کرو کہ اگر یہ موجودہ ظاہر ہو گیا تو تم سب مسلمان ہو جاؤ گے انہوں نے قسم کا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارہ کو تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دیجئے ہم جب علیہ اللہ وسلم وہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی اس پورے پہاڑ کو اللہ کے حکم سے سونا بنا دیں لیکن قانون الہی کے مطابق اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو سب پر عذاب عام نازل کر کے سب کو سفے سے مٹا دیا جائے گا جسے پچھلی قوموں میں ہمیشہ سے اللہ کا یہی دستور ہوتا چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی خاص معجزے کا مطالبہ کیا وہ جب دکھایا گیا اور وہ پھر بھی منکر ہو گئے تو ان پر اللہ تبارک وطالع کا پہر عام نازل ہوا رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم چونکہ ان لوگوں کے عادات اور ہردرمی سے واقف تھے بمختضۂ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اس معجزے کی دعا نہیں کرتا اس پر اللہ تبارک وطالیہ نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو معجزات مانگتے ہیں اصل میں یہ اپنے تسلی کے لیے نہیں کہ آپ کے نبوت کے کو سچائی سے جان سکیں بلکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ یہ ایک موجودہ تو کیا اگر ان کے سامنے گزشتہ سارے مردوں کو زندہ کر کے لایا جائے اور ان کے سامنے فرشتے آ کر کے ان کو بتائیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں تو یہ اپنے زد اعناب اور حسد کی بنا پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے پاری کے یہ ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اور اگر ہم اتارے ان پر فرشتے اور باتیں کرے ان سے مردیں اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیں محنو یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہے اللہ جو چاہے نہ اکثر احمد جی ان میں سے اکثر جاہل ہے نادان ہے ورنہ ان کے سمجھنے کے لیے تو قرآن مجید کا معجزہ موجود تھا وہ کگا لکھا اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں لیکن ہر نبی کے لیے ادوگن دشمن شیاتی شریر آبیوں میں جن اور جنوں میں شیطان اصل میں ایک ایسے عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے وہ اللہ سے کے رحمتوں سے اتنا دور نکل جائے کہ وہ اللہ کے رحمتوں اور بخش سے نامید ہو جائے شیطان کو بھی شیطان لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رحمتوں سے نامید ہو چکا ہے اس لیے یہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنگوں میں بھی ہوتے ہیں جو کہ اس آیت میں اللہ کے کا اشار ہے کہ یو خیبا بحم البادن جو سکلاتے ہیں ایک دوسروں کو ظخم رف جھوٹھی باتیں غرو دینے کے غرض سے وَلَو اور اگر چاہتا ما فالو تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے چاہت کو دنیا میں کسی پر زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان, کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور اللہ کا احشان ہے فضر بس آپ چھوڑیے ان کو مایترون اور جو کچھ وہ چور بولتے ہیں ولیطف اور تاکہ مائل ہو ان کے طرف ان لوگوں کے دل لائی آخرت جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولی عرغ اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں ولی یخریفو اور تاکہ کیے جائے ماہ مختلفون وہ برائیاں جو وہ کر رہے ہیں افغیر اللہ سو کیا اب اللہ کے کی سوا کسی اور کو میں موسیق بناؤں وہ حالانکہ اسی نے اتاری تم پر کتاب بڑے واضح آتے کتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یا نمونہ وہ جانتے ہیں آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام اور وحی کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کو مخاطب کر کے اصل میں مسلمانوں کو بات سنانا مقصود ہے کہ مسلمان کفار کے طرح طرح کے باتوں میں آ کر کے اللہ کے حکم میں شک نہ کیا کریں وطن مت کلیمت و رب اور تیرے رب کے بات پوری ہو چکی ہے صدقاً سچائی کے لحاظ سے وہ اگلا اور انصاف کے لحاظ سے لامبدل علی کلیمات کوئی بدلنے والا نہیں اس کے بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کو اللہ کے کلام کو اور اللہ کے فیصلے کو دو طرح سے بدلا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ کوئی اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کے انصاف کو غلط ثابت کرے اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے انصاف کے مقابلے میں دوسرا ایسا بہتر فیصلہ وہ پیش کر سکے جو انسانوں کے تمام ضروریات کو بہتر طور پہ پورا کرے اور یہ ممکن نہیں اور دوسرا غلط ثابت کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہی کو بدل ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام اور فرمان اور حکم کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے وہ بہت سمی الم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ دنیا میں اکثر نافرمانوں کو دیکھ کر ان کے نافرمانی سے تمہیں مرغوب نہیں ہونا چاہیے متاثر نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد سے بے خبر ہے یا اگر خبر رکھتے ہیں تو وہ بھی ناقص علم اور خبر رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ان کا علم اور خبر نہ رکھنے کے برابر ہے اللہ کا اشیا ہے وہ ان تو کہ اکثر من اور اگر تو کہنا مانے گا اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں غلطی اللہ تو وہ تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے اس لیے اللہ ورنہ وہ نہیں چلتے مگر اپنے خیالوں پر وہ انہم اللہ خصون اور وہ سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں یعنی محض خیالی تصورات میں وہ اپنی زندگیاں خوشی خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں یہی سوچ کر کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے ان نوبر کا ہوا عن صدیل ہی خوب جانے والا ہے اس کو جو بیچ چکا ہے اس کے راستے سے وہ ہوا عالم اور وہ خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کے رہتے ہیں فکلو کس کا اس میں سے ذکر کہ رسم جن جانوروں پر زبر کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو ان کو تم مؤمنین اگر ہو تم اس کے حکم پر ایمان رکھنے والے ملکم اور کیا ہوا تمہیں اللہ کا تم نہ رسم اللہ علیہ کہ جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ جانور ہوگی خلا و خط فسر اور ہم نے واضح کر دیا تمہارے لیے وہ کہ جو ہم نے تم پہ حرام کرا دی ہے اللہ مزر تم مگر جب کہ تم ان کے گانے کے مجبور ہو جاؤ وہ اور بہت لوگ بٹ چکے ہیں اپنے خیالات پر تحقیق کے بغیر ان نومبر کا وہ عالمگل مت دن دہشت خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو چنانچ کفار یہ کہا کرتے کہ بھائی مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں کہ جس جانور کو اللہ مار دے اس کو مردار کہتے ہیں اور اسی جانور کو جب خود سے ذبح کر دے تو اس کو حلال کہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ جس حجس حلال جانور کو شرح طریقے کے مطابق ضبح کر دیا جائے تو تمہیں اس کے کہنے میں کسی طرح سے شک اور شبہ نہیں رکھنا چاہیے وہ ضرور ظاہر اس میں نہ ہو اور چھوڑ دو کلا ہوا گنا اور چھپا ام النبی نے ایک سب السما بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں سید یقون سریک سے لم یوز کا رسم اللہ علیہ کی جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو یعنی ہو وہ جانور فینک سے ہی حلال لیکن اس کو شری طریقے سے اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کا کانا درست نہیں وہ امن الفسمن اور بے یہ گنا کا کام ہے وہ ان نشین اور بے شخصیت البتہ دل میں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے لوکم تاکہ وہ اس بارے تمہارے ساتھ بحث کریں وہ ان آتاؤ تمہوں اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا ان نکملہ مشرق البتہ تم بھی مشتق ہو جاؤ گے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں اور اللہ کے واضح حکموں کے سامنے کفار چاہے بظاہر کتنی ہی خوبصورت اور قابل عمل اور قابل فہم بات کیوں نہ کریں یقیناً وہ الفاظ کے حد تک تو درست اور یا مناسب سمجھی جا سکتی ہے لیکن اس کے جو اثرات انسانی زندگیوں پر مرتب ہونے والے ہیں وہ اللہ کے ذات بہتر جانتا ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں تم نے کفار کے باتوں میں نہیں آنا اور اگر ان کے باتوں میں آ کر تم لوگوں نے ان کے کہنے پر ان کی مرضی کی کے اعمال کے ویسے تم اے مسلمان مسلمان نہیں رہو گے بلکہ ان کے طرح مشرق بن جاؤ گے الحمد للہ للكافرين مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آٹھ بارے سورے انعام کے یہ پندرہ رکو ہے یہ رکو آیات نمبر ایک سو تیئیس سے لے کر ایک سو اکتیس تک کے آیتوں سے مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و وطالعہ نے گزشتہ رکو کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کیونکہ گزشتہ رکو میں کچھ سرداران مکان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا تھا اللہ تبارک و وطالعہ اس رکو میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ مردہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو مردہ مسلمانوں کو زندہ کفر کو اندھیرا اور اسلام کو روشنی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ اس لیے کہ انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات اور زندگی کے اس میں اور شکلیں مختلف ہیں لیکن اتنی بات سے کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے ہے اور قدرت نے اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا احساس ہے کہ اللہ آتا اللہ تبارک وطالیہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور اس کو اس کی خلکت عطا فرمائی اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے رہنمائی کی اس کو ہدایت عطا فرمائی اللہ تبارک وطالعہ نے کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے اس تک پہنچنے کی اس کو پوری ہدایت عطا فرمائی جن کے مخت ہر مخلوق اپنے اپنے وظیفہ زندگی اور اپنے اپنے ڈیوٹی کا حق ادا کر رہی ہے اس عالم میں زمین پانی اور ہوا اور آگ اسی طرح آسمانی مخلوقات چاند سورج اور کل ستارے اپنے اپنے ڈیوٹی پوری طرح سے پہچان کر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور یہی ادائے فرائض ان میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہے اور جس وقت جس حال میں ان میں سے کوئی چیز اپنی ڈیوٹی ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے پانی اگر اپنا کام پیاس بجا دینا اور گرد و غبار میل کو چیل دور کرنا چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کھلائے گا آگ جلنا اور جلانا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی درخت اور گاس اگنا اور پھل پھولنا اور اسی طریقے سے درخت پھل اور پھول لانا چھوڑ دے تو وہ درخت درخت نہیں رہے گی کیونکہ اس نے اپنے مقصدی زندگی کو چھوڑ دیا تو وہ ایک بے جان مردہ کی طرح ہو گئی تمام کائنات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک انسان جس میں کچھ بھی شعور ہو اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے اور یہ کہ اگر وہ اپنے مقصدی زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلانے کا مستحف ہے اور اس, کو اور اس کو اگر وہ پورا نہیں کرتا تو وہ ایک مردہ بے جان لاش کے مان ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کا مقصدی زندگی کیا اور اس کے فرائض کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے ان مذکور آیاتوں میں ایک اصول متعین فرمایا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس اصول کے تخت ہر ایک کی زندگی کے مقصد کو متعین فرما کر یہ واضح فرمایا ہے کہ جو اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے اور جو وہ پورا نہیں کرتا تو وہ زندہ ہو کر بھی گویا ایک چھل کا پھرتاشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ, وما خلقت کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور بندگی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں بلکہ بندگی سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کے دورانی میں اگر اس کام کا ایک پہلو اللہ کی مرضی کا ہو اور اس کا دوسرا پہلو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ اللہ کا بندہ بند کر کے اس کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے اور اللہ کے ناراضگی والے پہلو سے خود کو بچاتا ہے تو ہر جگہ اللہ کے بندگی کا مظاہرہ کرنا اللہ کے بندہ ہونے کا مظاہرہ کرنا اور یہ احساس کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا ہر معاملے میں میں نے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کو کرنا ہے اور اسی کو اجاگر کرنا ہے تو اللہ کا احسال ہے امن کا نا میتن بھلا ایک وہ شخص کہ جو مردہ تھا یعنی وہ کفر میں تھا بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی ہم نے ان کو نور ایمان عطا فرمایا وہ جاننا لہو اور ہم نے اس کو دی ایک روشنی یعنی ہدایت کی فن نہ کہ جسے لیے پھرتا ہے وہ لوگوں میں کممسلو کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس کی خز ظلمات جو اندھیروں میں ہو اور لہسب خور ذمن کہ وہ ان اندھیروں سے نکل نہیں سکتا ایسا ہی مزین کر دیے ان کے کاموں کو کا فی کل اور اسی طرح ہم نے کیے ہیں ہر بستے میں اکابرہ مجر نہیں کچھ بڑے گناہ گاروں کو یم قروف تاکہ وہ خوب مکرو و فریب کرے اس میں لیکن وہ اتنا یاد رکھیں کہ, کہ وہ مایم کرو کہ وہ کوئی خیلہ اور فریب نہیں کر سکتے مگر اپنے جان ہی کے خلاف اور ماشروم اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے اور جب آتی ہے ان کے پاس بھی آیات وہ کہتے ہیں لن نؤمنہ ہم نہیں مانیں گے خطا نو تا مسلمہ اوتی اور رسول اللہ یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اسی کے طرح کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اللہ ہم پہ بھی وہی نادر کرے اللہ عالم ال رسالت اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں وہ اپنے پیغام کو بیچے یعنی اللہ تبارک افراد میں سے کوئی مخصوص افراد کو دیکھے گا کہ جو مستحق ہوں گے اس بات کے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے تو اللہ انہیں کو اپنے رسالت اور پیغام بری کے لیے منتخب کرے گا سیسیب الدین ان عمق پہنچے گی مجرموں کو سہارن اللہ کے یہاں سے مکر و فرحکاری کی وجہ سے ہم پس جس کو چاہتا ہے اللہ ایاد یہ ہو یہ کہ اس کو ہدایت کرے یا شرح صدر اسلام تو کھول لیتا ہے اس کے سینے کو قبولِ اسلام کے لیے وَمَن اور وہ جس کو اللہ گمراہ کرے صدره کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ خارجن انتہائی تنگ یا في یساف جیسے وہ زور سے آسمان کے طرف چڑھتا چلا جا رہا ہے تو جیسے بغیر کسی سبب کے آسمان کے طرف چڑھنا ایک انتہائی مشکل ترین عمل ہے اسی طرح اس کو بھی اللہ کے حکم پر عمل پھرا ہونا انتہائی مشکل ترین لگتے ہیں اتحاد کے یہ جانوں جو رسال المدین لا اسی طرح اللہ ڈالے گا اب اپنے عذاب کو ایمان نہ لانے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جن کو پسند کر لیتا ہے اللہ ان کے دل میں اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کا توفیق ودیا فق لیتا ہے اور پھر وہ خوشحالی خوشحالی سے اللہ کے حکموں کو ادا کرتا ہے اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جس شخص کے ارادہ اور اخلاص اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو محروم رکھے تو پھر اس کے لیے اسلامی احکامات پر عمل پیدا ہونا ایسا مشکل کر دیا جاتا ہے جسے گویا آسمان کے طرف چلنا وہاں ذاثرات و رب کا مستقمہ اور یہ راستہ چرے رب کا سیدھا سن آیا تھے ہم نے واضح کر دیا اپنی نشانیوں کو قومی عزت کروں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں لہم درودا اور سلام عمین رب جو ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں وہ ولی ہوں اور وہ ان کا مددگار ہے بیماک یا منون ان کے اعمال کی وجہ سے شرحم جمعان اور جس دن جمع کرے گا وہ ان سبوں کو تو پھر اللہ فرمائے گا یا ماں شرل جن نے اے جنات کی جماعت قدر اکثر تم ال تم نے بہت کچھ تابع کر لیا اپنا انسانوں میں سے وکالا اور کہیں گے کہ ان کے دوست آدمی میں سے رد کہ اے ہمارے رب ہم نے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے اور بنا اور ہم پہنچے اجلنل نسی اجل کلنا اپنے اسوادی کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا قال اللہ فرمائے گا تن اور مسواکم اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے خالدی نسیھا صدارہ ہو اس میں الا ما ما شاء مگر جب اللہ چاہے ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت ہے قدا نب عالمی اور اسی طرح ہم ساتھ ملائیں گے گناہ گاروں کو ایک دوسرے سے بے مقام ان کے اعمال کے سبب چونکہ گناہ گاروں کے اعمال یکساں ہیں تو اللہ یکساں اعمال والوں کو یکساں جگہ پر قیامت کے دن جمع فرمائے گا بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينزرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا قافرين آٹھویں پارے سرائے انعام کے یہ سولہ رقو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سو اکتیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رقوع میں ابتدار قیامت کے دن کے کچھ حالات کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں اللہ تبارک وطالعہ اپنے مخلوقات میں سے شعوری کامل رکھنے والے جن اور انسانوں سے مخاطب ہے کہ اے جن اور انسو انسانوں کیا تمہارے پاس میرے بیجے ہوئے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے اور تمہیں اس دن کے بارے میں خبردار کرتے تو وہ لوگ قیامت کے دن جو دنیا میں اللہ کے نافرمان رہے ہیں وہ وہاں پر پھر کوئی فریب کاری نہیں کر سکیں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا تھا اللہ کا احساس ہے یا معاشر اللہ جن سے اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کے علم کیا نہیں پہنچے تمہیں میرے رسول جو تمہیں سے تھے یقصون خود آیاتی کہ جو سناتے تم کو میرے احکامات اور تمہیں ڈراتے لقاء یومکم حاضہ تمہارے اس دن کے پیش آنے سے اور لوگ وہ کہیں گے شاہدنا علی انفسنا کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے اپنے گناہ کا وہ الحیات الدنیا اللہ فرماتا ہے اور ان کو دھوکہ دیا دنیا زندگی نے وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے یا یہ دنیا اور دنیا کی خوشحالی ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی وہ شہید و اعلی اور وہ قائل ہوگئے اپنے آپ پر انہم قانون کافرین یہ کہ وہ کافر تھے یہ اس لیے الم یقر ربو کا محلکن کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو بے ان کے ظلم پر وہ لہٰا اور وہاں کے لوگ بے خبر ہو انہیں یعنی جب تک کسی علاقے والوں کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچتا تو اللہ محض ان کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اتمام حجت ان پہ فرما ہے جب ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے پیغام کے پہ پہنچنے کے بعد اگر وہ اپنے اس غفلت کے کاموں میں مصروف عمل رہیں اللہ کے حکموں سے وہ بیروخی برتیں تو پھر اتمام حجت ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان پر ہلاکت مضر کر لیتا ہے ولیکل درجاتم عملوں اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے عام ربو کا بے غفل عما یا اور بے خبر نہیں ہے تیرا رب اس سے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں وہ رب الرحم اور تیرا رب بے پروا ہے رحمتہ۔ والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت یہ بندوں کی ضرورت ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو جو احکامات بتلائے ہیں یہ کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ محض اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور رحم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو وہ امور بتلا دیئے کہ جو کر کے بندے اپنے آخرت کو سمار سکتے ہیں اگر چاہیں تو تم کو لے جائیں ورخلق میں بادما یشا اور تمہاری پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے کمائے انشا من ذولیت قوم آخرین جیسے کہ تم کو پیدا کیا اوروں کے اولاد سے اس لیے کہ موجودہ انسانوں سے پہلے اور انسان تھے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے وہ دنیا سے حلت کر گئے اللہ نے ان کے قائم اوروں کو بنا دیا اسی طریقے سے مختلف قومی تھی گزشتہ ادوار میں وہ قومی کو قومی ختم ہو گئی ان کے بعد اللہ نے اور قوموں کو کڑا کر دیا ان نما توادون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے باما ان تم بے اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو اس کے فیصلوں میں بے بس نہیں کر سکتے ہو اور جو آنے والے چیز ہے وہ ہے ہر زیرو پر موت کا آنا قیامت کا آنا اور انسان اور جناتوں کا حساب اور کتاب کا ہونا قل کہہ دیجیے یا قوم قوم اے ملو اعلی مکانت تم کام کرتے رہو اپنے جگہ ان میں میں بھی کام کرتا ہوں یعنی اگر میرے بات کو نہیں مانتے ہو تو پھر اپنی مرضی کے کام کیے جاؤ تصوف قریب جان لو گے تم کہ کس کو ملتا ہے ظالموں کو کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہونے دیتا وجال <سؤال> یہاں سے اللہ تبارک وطادہ مشرقین مکہ کی ایک مشرقانہ رسم کا تذکرہ فرماتا ہے اور وہ یہ کہ ان لوگوں نے زمین کی پیداوار میں سے کچھ حصے بنائے تھے کچھ حصہ تو اللہ کے لیے مقرر اور کچھ حصے وہ اپنے بتوں کے نام کر لیا کرتے تھے پھر باقی زمین کے پیداوار کو یا باغوں کے پیداوار کو وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے اور اگر کبھی ضرورت پڑ جاتی ان کو کسی زائد چیز کا تو پھر وہ اللہ کے حصے میں سے کم کر لیتے تھے لیکن جو حصہ وہ غیر اللہ کے لیے مختص کر لیتے تھے اس کی خوشنودی نوی کے لیے اس میں سے کم نہیں کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتنے ظلم کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے میرے پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اوروں کو شریف قرار دیا اور پھر جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اس میں سے بھی یہ کمی سے باز نہیں آتے وجوہ اور ٹراتے ہیں اللہ کا مما اس کی ذرا من الحر سے جو اس نے پیدا کی, ہوئی کی ہے ولن عام اور مویشی نصیب حصے فقالو الفر کہتے ہیں حاضر اللہ بے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں حاضر شرکا اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے فماکان عل سو جو حصہ ان کے شریقوں کا ہے فلاح یسلّہ وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف وما عل اللہ اور جو اللہ کا ہے فو یسیل اللہ شرکا وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف سر عماری کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں یعنی اگر ان کے شراکت داروں کا جن کو انہوں نے اللہ کے اس پیداوار میں شریک قرار دیا ہے اس کا حصہ کم ہو جائے تو اللہ کے حصے کو تو کم کر لیتے ہیں لیکن ان کے حصے کو کسی طریقے سے کم نہیں کرتے وہ قزارک اور اسی طرح من قتل مزین کر دیا بہت سے مشرقوں کے نگاہ میں ان کے اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے ہلاک کر دیں ولی البسو علیہ دینا اور تاکہ ملتبض کر دیں ان پر ان کے دین کو بلوشا اللہ علما فالو ہو اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے ہو سو چھوڑ دیجئے ان کو جو کچھ ان کا یو ہے اس دور میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے نام اپنوں میں سے بعض عزیزوں کو ان کے ناموں پہ قربان کر لیتے ہیں جس طرح کی ہندو بقالو اور کہتے ہیں حاضری ہی انامن کی یہ ہے مویشی وہ اور کیسی حجر ممنوع ہے لا تام اس کو کوئی نہ کرے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق وہ ان آمن خرم اور بعض مویشی ایسی ہیں کہ جن کی پیڑھ پہ چڑھنا انہوں نے حرام کر دیا ہے وہ ان آمن اور بعض معشی ایسے ہیں لا گرو نسم اللہ علیہ کہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں دیتے اختراع انآ اللہ پر بختان بن کر سید باکان سو ہم قریب سزا پائیں گے وہ اپنے اس چھوٹ کر اور پھر وہ ان جانوروں کو جو جن کا پیدا کرنے والا اللہ کے ذات ہیں ان پر ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اللہ کا حکم ہے وقالو اور کہتے ہیں معافی بتوں ہاضی دن میں جو بچہ ہے ہمارے ان مویشوں کے پیٹ میں خالصت اللہ ذکور یہ خالص ہمارے مرد مردوں کے لیے ہیں یعنی ہمارے مرد ہی اس میں سکھائیں گے اور محرم اعلیٰ جنا اور وہ حرام ہیں ہمارے خواتین پر اگر وہ بچہ مردہ ہو تو ہم سوراکہ تو اس کے کانے میں سب برابر ہیں سجے جی ہست وہ سزا دے گا ان, کو ان کے ان باتوں کا حکم عالیم بے شک و حکمت والا جاننے والا ہے قد نقصان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا بغیر, علم نادانی سے بغیر سمجھے وہ ما رموما رد اور جنہوں نے حرام کرایا اس رضا کو جو اللہ نے ان کو دیا اختراع اللہ پر بہتن ڈال کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا اور ضلع یقیناً وہ گمراہ ہو گئے وما قانون مختدین اور وہ نہ ہے سیدھے راہ پر تو ہر چیز کے بارے میں ان لوگوں نے اپنے کچھ خیالات کو عقائد کا درجہ دے رکھا تھا اور اپنے ان عقائد کو ان لوگوں نے اللہ کی طرف منسوخ کر رکھا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس طرح کریں حالانکہ اللہ نے کبھی ان کو ایسے امور کا پابند نہیں بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے ان امور کے ارتقا سے بندہ اللہ کے ساتھ شر کرنے والا بن جائے اللہ أَوْجَدَ لَكُمْ مِنْ شَجَرَةِ النَّخْلِ عَيْنًا وَعَيْنًا بِمَا الرحيم مِنْهَا حَبًّا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ النَّخْلِ يَاسِرًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ ہیرو کو آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر ایک تک کے آیاتوں کے مشتمل ہے پچھلے آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین مکہ کی اس گمراہی کا ذکر فرمایا تھا کہ جو ان لوگوں نے اپنے عقائد میں شامل کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کی, کی ہوئے جانوروں اور اس کے عطا کی ہوئی نعمتوں میں ان بے انصافوں نے اپنے خود تراشیدہ بے جان بے شعور بتوں کو اللہ تبارک و تعالی کا ساتھی قرار دے کر جو چیز وہ بطور عبادت یا صدقہ خیرات کے نکالتے ہیں ان میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حصہ بتوں کا رکھتے ہیں پھر اللہ کے حصے کو بھی مختلف ہیلوں حوالوں سے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے ہیں اسی طرح کے اور بہت سے جاہلانہ رسموں کو شرع قانون کی حیثیت دے رکھی ہے مذکور آیاتوں میں جو پہلے آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات اور درختوں کے مختلف قسمیں اور ان کے فوائد اور امارات کے تخلیق میں اپنے قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کا ذکر فرمایا ہے دوسری آیت میں اسی طرح جانوروں اور مویشیوں کے مختلف قسموں کے پیدائش کا ذکر فرما کر ان کی گمراہی پر اللہ نے ان کو متنطع فرمایا کہ ان بے بصیرت لوگوں نے کتنے قادر کیسے قادر مطلق, مطلق علیم اور خبیر رب کے ساتھ بے خبر بے شعور بے جان اور بے بس چیزوں کا اس کا شریک اور ساتھی بنا ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سراۃ مستفیم اور صحیح راہ عمل کی طرف ہدایت فرمائی کہ جب ان چیزوں کے پیدا کرنے اور تم کو عطا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں تو عبادت میں ان کو شریک درانا انتہائی یا ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کر کے تم کو عطا فرمائی ہے اور تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا کہ جس طرح چاہو ان کو استعمال کر سکو اور پھر ان سب چیزوں کو تمہارے لیے حلار کر دیا تمہارا فرض ہے کہ ان اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے وقت اس کے حق شکر کو یاد رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو شیطانی خیالات اور جاہدانہ رسموں کو اپنا دین نہ بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے وہ ودی اور اللہ وہ ذات ہیں انشا جس نے پیدا کیے جات باغات معروشات وہ کہ جو مختلف سہاروں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے درختوں کے سہارے یا لکڑیوں کے سہارے جس طرح کے انگور وغیرہ وغیرہ معروشات اور وہ کہ جو مختلف سہاروں سے نہیں اٹھائے جاتے جس کے ان کے بیل زمین پر رہنے دی جاتی ہے جس طرح کے تربوز اور خربوز وغیرہ ونخلا اور کجور وزرا اور کھیتیاں مختلف کے مختلف ہے ان کے پھل و زیتون اور پیدا کی زیتون کو ورمانہ اور انا کو متشرابہن جو ایک دوسری کے مشاہدے ہیں وغیرہ متشبہ بہن اور وہ جو ایک دوسروں سے مختلف ہے انہیں یعنی بعض ایک دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں رنگ اور ذائقے میں اور بعض وہ ہے کہ جو رنگ اور ذائقے میں دوسروں سے مختلف ہے حالانکہ سارے ایک ہی زمین کے پیداوار ہے وَلُوْ قَعُوا مِنْ ثَمَرِهِ ان کے پل میں سے اذا اثمرا جس وقت وہ پھل لائے وَآتُ حَقَّهُ اور ادا کرو ان کا حق یوم حصادی ہی جس دن تم ان کو کاتو وَلَا تُسْرِفُ اور بے جا خرج نہ کرو انہو لا يحب المسرفین بے اللہ حد سے بڑھنے والوں کو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یہ جو آیت ہے کہ وَآتُ حَقَّهُ یوم حصادی ہی تو کہا کرام نے یہاں سے مسئلہ اور شرط اخذ کیا ہے یہ کہ مشہور مسئلہ ہے ان شاء اللہ آگے سورہ توبہ میں آئے نا کہ انسان کے پاس جب نقد پیسہ ہو اور اس پر سال گزر جائے اور وہ پیسہ اس کی ضروریات اور قرض سے زائد ہو تو اڑھائی فیصد کے حساب سے اس میں سے زکوۃ نکالنا فرض ہے یعنی جالیس حصہ اسی طرح سے جو زمینیں ہیں ان کے پیداوار میں بھی زکوات ہے اور زمین کے پیداوار کے زکات کو عشر کہا جاتا ہے اور زمینیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ زمین کہ جو زمین نہری ہو جس پہ خرچ زیادہ آتا ہو تو اس میں نصرف عشر ہے یعنی بیسواں حصہ اور جو زمین بارانی ہے جن زمینوں سے پیداوار کے لینے میں زیادہ خرچ و اخراجات برداشت نہیں کرنے پڑتے تو اس میں اوشر ہے یعنی دسو حصہ اور یہ اوشر یا نصف یہ ہر پیداوار پہ ہے ان کے لیے سالانہ حساب کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا احشاد ہے یہاں پہ کہ وہ آؤ تو حق ہو یوم حسادی ہی کہ تم اس پیداوار میں سے اللہ کا حق ادا کرو جب بھی اس کو کاٹو تو سال میں اگر ایک پیداوار زمین سے ملے تو اس میں زکات اور اگر دو پیداوار حاصل ہو تو ہر پیداوار کو حاصل کرنے کے ساتھ ہی اس میں سے دسواں حصہ بطور اور شرکی ادا کر لینا چاہیے وہ منلان ہم اور اس نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے مویشی بوجھ اٹھانے والے وہ فرشہ اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے کے کلو گاؤں سے رد حکم اللہ جو اللہ نے, وہ دشمہ ہے اسی نے پیدا کیے آٹھ نرو مادا مینلسن بیڑ میں سے دو یعنی نرو مادا و مین الماسن اور بکری میں سے دو یعنی نرو مادا الجیے آز نہ حرمہ بتلاؤ تو صحیح اللہ نے ان دونوں قسموں کے نروں کو حرام قرار دیا ہے امل السیان یا ان دونوں کے مادوں کو اب محتمل سین یا وہ بچہ کے عس پر مشتمل ہے بچہ دان ان دونوں مادوں کا یعنی جو ان دونوں مزکورہ مادوں کے پیٹ میں ہے نبی اونی گہل میں بتلاؤ مجھے دلیل سے ان کو تم سوازین اگر تم سچے ہو و من سین اور اسی نے پیدٹھ میں دونی اس اور, دو اور اسی گائے کےسم بھی ہر رما بتلاؤ تو سہی کہ اللہ نے ان دونوں مذکورہ قسم کے حیوانوں کے نروں کو حرام قرار دیا ہے امیر ان سہین یا ان دونوں کے مادوں کو ارحم السین یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہے بچدان ان دونوں مادوں کا یعنی جو ان دونوں کے پیٹ میں ہیں ہم کن تم شہدا یا کیا تم از اللہ حاضر تھے اس وفا کو ملع بے جب اللہ تمہیں ان باتوں کا حکم دے رہا تھا اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کوئی بھی اپنے بندوں کے لیے حرام فرار نہیں دیا لیکن ان لوگوں نے اپنے خیالات اور خواہشات پھجکتے ہوئے ان جانوروں میں سے بعضوں کو بعض عمر پر پہنچنے کے بعد یا کچھ خاص بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو وہ بزرگ یا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے اللہ کا احساس ہے ظالم کون ہے جو باندے اللہ پر کے لوگوں کو گمراہ کرے بغیر تحفظ کے بے شک اللہ نہیں کرتا ظالم لوگوں کو بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يتعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوخا أو لحم خنزير فإنه رئس أو فسخا أهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم آٹر بارسرعام کے یہ اٹھارواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو چینتالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو باون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئے حیوانات میں سے بازوں کو حرام قرار دیا تھا اللہ فرماتا ہے کہ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کون کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کو تو وہ حرام سمجھتے نہیں اور جو چیزیں اللہ نے نفع اٹھانے کے لیے حرار پیدا کیے ان کو وہ حرام سمجھتے ہیں تو اللہ کے ارشاد ہے ال کے دیجیے محرمن میں نہیں پاتا اس وحیم میں کہ جو مجھ تک پہنچی ہے کسی چیز کو حرام اللہ تو کسی کہنے والے پر یا تام ہو کہ جو اس کو کہتا ہے اللہ کو مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو او اوسوہن یا بہتا ہوا خون او اولم خنزیرن یا خنزیر کا گوشت فعین نہوری سنپس بشک و ناپاک ہے اور ناجائز ہے اور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے یا جس کو کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے زبر کیا جائے ہے وہ حلال لیکن کسی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو اس نے مختص کر دیا کہ یہ فلاں کے نام ہے تو گو ایسے حلال جانور پر زبر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے لیکن وہ حرام کے حرام ہی رہے گا دور غیر باعن پھر جو بھوک سے بے اختیار ہو جائے جب کہ وہ نا فرمانی کرنے ہوں نہ ہو ولا اور نہ زیادتی کرنے والا رب کا غفور پس نبر کا آ رحیم معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے والن لدین ہاد اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ہر رمنا کل ہم نے حرام کیا تو ان پر ہر ناخنوں والا جانور مرغی ہے اونٹ ہے وَمِنَ من البقرے اور گائے وغمے اور بکری حرم نا علیہم حرام کی تھی ان پر شہمہ ہما ان دونوں کی چربی علامہ ہم رضما مگر جو لگی ہوئی ہو ان کے پشپر اول ہوایا آنکھوں پر اور مختر طب یا جو چربی ملی ہوئی, ہوئی ہو ان کی ہڈیوں کے زیادہ جزائنا ہوں نے ان کو سزا دی تھی ان کے شرارت کی وجہ سے اور وہ شکم سچ کہتے ہیں بنیادی طور پہ یہ حرام چیزیں ایسے حرام نہیں ہیں کہ جن کے استعمال بندوں کے اخلاقیات پر منفی اثر ڈالتا ہو لیکن یہ جو جی چیزیں اللہ نے ان پر حرام کی تھی یہ ان کے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیدا ہونے میں تصاول برتنے اور پیروتحی اختیار کرنے کی وجہ سے بطور سزا کے اللہ نے ان حرام قرار دیا اور جو مذکورہ آیت میں پہلے ہو گزرا ہے جن کے استعمال سے اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے تو یہ بطور سزا کی نہیں بلکہ یہ اس لیے کہ ان کے استعمال سے انسانی اخلاقیات پر منفی اثر پڑتا ہے تو ان کا پھر اگر یہ تجھ کو جٹلائیں فقر رحمت واسیہ تو کس لیجیے کہ تمہارا رب رحمت میں بڑا وقت رکھتا ہے بلا یورب دوبارہ سہو ان قوم اور نہیں ٹلے گا اس کا عذب گناہ لوگوں سے سیاح اللہ دین اشرکھ <أَشْرَكُوا> آپ کہیں گے بولو جو ہیں ہے لوشاء اللہ اشرکھنا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے والا آبا نہ ہمارے آبا ولا والا من رمنا منشہ اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو کسا نے کہ قزب من قبل ایسے ہی جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں حد تازہ سنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو جگہ ان من علم کیا تمہارے پاس علم ہے ایسا فطف رجوع لنا کہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کر دو ان تک ہونا تم نہیں چلتے اللہ ضمنا مگر اٹکل پر و ان اور نہیں ہو تم مگر محض تخمینوں کے اوپر یہ وہ بات ہے کہ جو عام طور پر معاشرے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے کہ جو ہم یہ برے کام کرتے ہیں تو یہی بات زمانۂ ماضی میں مشرقین بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے تو جو ہم شرک کر رہے ہیں گویا یہ اللہ کی مرضی ہے اصل میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ایک چیز کا اللہ کے علم میں ہونا اور ایک ہے ایک چیز کا اللہ کو پسند ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اس لیے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کون کون سے کام پسند ہے وہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے نازل صرف وہ قرآن میں بتلا دیا اور اپنے رسولوں کی زبان سے ان پر واضح کر دیا اور اس کے باوجود اگر ایک انسان برائیاں کرتا ہے اور یہ کہے کہ میں میرے اللہ کو میرے یہ برائی منظور ہے اس لیے میں کر رہا ہوں تو بھئی اللہ کسی کو برائی کرنے سے روکتا نہیں ہے دنیا میں یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے اور اگر وہ کسی کو برائی سے روک دے زبردستی تو پھر یہ امتحان کی جگہ امتحان نہیں رہے گا فللہ بس اللہ کا بات پورا ہو چکا فلو شاہ الدم اجمائین اگر وہ چاہتا تو تم سب ان کو ہدایت دے دیتا اب اللہ کو پسند ہے کہ وہ اس کے سارے بندے ہدایت یافتہ ہو جائے لیکن اللہ اپنے اس چاہج کو اور اپنے اس پسند کو بندوں پر زبردستی مسلط نہیں کرتا جس طرح اللہ ہدایت پہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس بات پہ بھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ برائیاں نہ کرے بلکہ دیجئے دیجیے حلم مشہد کو مل کہلاؤ اپنے ان گواہوں کو یا جو گواہی دے ان اللہ حرم حاضر جی اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا یعنی جن کو تم اللہ کا شراکت دار سمجھتے ہو ان کو بلا لاؤ اور وہ اس بات کی شہادت دے دے کہ اللہ نے ان کو حرام کرا دیا ہے اب این ممکن ہے کہ ان کے وہ پیشوا جو ان کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں وہ اس بات کی گواہی تو اللہ فرماتے ان شہیدوں پر اگر وہ گواہی فلاح تشدد ہو تو آپ ان پر اعتبار نہ کرنا یا ان کے ساتھ گواہی میں شامل نہ ہونا ولاب ہوا نبوب آیاتنا اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے خواہشات کی جو ہمارے آیاتوں کو ٹکلاتے ہیں وہ لذین آخرت اور وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ربدی اور وہ جو رب ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شرک کرنے والوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو ایسے بنیادوں پر استوار نہ کرنا کہ جس کے وجہ سے آپ اس کے پر رکار بن جائیں واخرد داوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركون به شيئا وبالغالبين إخسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفاحش ما ظهر من هذا ما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصعكم به لعلكم تعقلون فأكد فعل سورة أنعام كي يقنصر اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو بون سے لے کر آیت نمبر ایک سو چھپن تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کے سامنے خاص کر کے ان لوگوں کے سامنے کہ جو اللہ کے حکموں کے بغیر ایسی چیزوں کو حرام کی ہوئی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حرمت کا کوئی حکم ناز نہیں کیا اور وہ اپنے ان خیالات کو پھر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ اس رقو میں بھی وہی واضح فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی چیزیں ممنوع قرار دی ہے قل کہہ دیجئے تو آلو آؤ اصل میں تمہیں سناؤں ماں وہ چیزیں حرم رب علیکم جو تم پہ تمہارے رب نے حرام کی ہیں نمبر ایک اللہ تشریح کو بھی تم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کئیوں کو شریک قرار دیا تلا بعض نے بکتوں کو بعض نے پیغمبروں کو بعض فرشتوں کو احسانًا اور یہ کہ اپنے والدین کی ساتھ نیکی کیا اور احسان کا معاملہ کرو احسان یعنی ان کا جتنا حق ہے ان سے بڑھ کر ان کے ساتھ بڑائی کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اب نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رضامندی کو والدین کے رضامندی بھی موقوف کر دیا ہے جس انسان سے اس کے والدین ناراض ہو اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہوتا انشاءاللہ شاء آئے گا ہاں اگر والدین انسان کو اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کا, کرنے کا حکم دیں تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ فلاں تو اب ایسے والدین کا کہنا نہ ماننا کہ والدین اگر اپنے اولاد کو اللہ کے حکموں کے خلاف کاموں کی طرف دعوت دیں تو پھر والدین کے اس حکم کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور شرک ایک ایسا عمل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو بندہ پوری زندگی نیک کا امال کرے لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے ساتھ تو اس کے وہ سارے اعمال شرک کی وجہ سے اکارت کر دیے جاتے ہیں ضے کر دیے جاتے ہیں تیسری چیز وہ لا تفت الو اولاد و من املا اور نہ مار اپنے اولاد کو مفلسی کے خوف سے رزف کی کمی کے خوف سے نہ ہم و یا ہم رضو دیتے ہیں تم کو بھی اور ہم کو بھی دیں گے تو انسان جو کچھ رزق پاتا ہے یہ اس انسان کا اپنا کمال نہیں ہے یہ انسان کے اپنے محنت کا سمر نہیں ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار عقل اور بے شمار دانا ایسے ہیں کہ جو اقتصادی لحاظ سے مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسے بے بےشمار لوگ ہیں کہ جو عقبی اور دانائی لحاظ سے اس پیمانے کے نہ ہوں لیکن ان کے پاس رزق مال اور دولت باخر مقدار میں ہوتا ہے تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقسیم سے اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے اور یہ بطور امتحان کے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے اپنے بچوں کو مارنا کہ وہ بڑے ہو کر کے رضح گے رزق کہاں سے ان کو ہم دیں گے تو اللہ فرماتا ہے رزق تم نہیں رزق تو میں دیتا ہوں رزر جس طرح تمہیں میں نے دیا ہے اس طرح ان کو بھی دوں گا چوتی بات والا تقرب الفاہش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ فواہش بے حیائی ایک ایسے گناہ کی جس میں بندہ خود بھی اس گناہ کا مرتکب ہو کر اللہ کے ناراضگی کا ارتکاب کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس کا یہ عمل دوسروں کے لیے بھی دعوت کا ذریعہ بن رہا ہو گناہوں کے طرف چاہے یہ دےیائی کے کام الفاظ کے ذریعے باتوں کے ذریعے ہو یا اشارات کے ذریعے ہو یا کچھ اداؤں کے ذریعے ہو یا کچھ اعمال کے ذریعے ہو جس طرح سے بندہ کسی دوسرے کو اللہ کے حکموں کے خلاف اور اللہ کی مرضی کے, کے برخلاف کاموں کی طرف مائل کرے اس کو فواہش یا بہائی کہا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے چاہے وہ اس میں سے ظاہر ہو ماں وطن یا پوشیدہ ولہ تبصل النسلط حرم اللہ ہو اور اس جان کو کہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے اللہ بالحق مگر حق پر اور مشرقین مکہ اس وقت جو طاقتور ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر اپنے سے کمزوروں کا خون کیا کرتے تھے ظالم مسفم بھی تم کو اس بات کے اللہ تاکید حکم دیتا ہے لالگم تاقلون تاکہ تم سمجھو وزاد ربو مار یتیمیں اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے اللہ بلتے ہی احسن مگر اس طرح سے جو طریقہ بہتر ہے اور وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کا جو کفیل ہے یا جو اس کا واری ہے وہ اگر اس نیت سے یتیم کے مال میں مداخلت کرتا ہے کہ اس کے اندر تجارت کر کے اس کو بڑھائیں تو یہ مداخلت بہتر ہے اچھی ہے لیکن اگر وہ اس منفی سوچ کے ساتھ ضائع کرنے کی نیت سے خراب کرنے کی نیت سے اسے مداخلت کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نیت سے اس یتیم کے مال کی قریب بنا جاؤ حق کا یغل و اشودا یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے وہ اوفل گہلا اور پورا کرو ناپ بل نیزانہ اور تول کو بالکشت انصاف سے کہ ناپ اور تول میں ڈنگی نہ ماری جائے لہنکل وسحا ہم کسی چیز کو ذمہ دار قرار نہیں دیتے مگر اسی چیز کا کہ جس کے کرنے کا اس کو طاقت حاصل ہو وہ ازا کل تم اور جب بھی بات کہو تو حق بات کہو ونو کا نظا قربا اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو اور اس کے خلاف تمہارا یہ عدل کی بات چلتی ہو تمہیں عدل کی بات ان کے خلاف کرنی پڑ جائے تو تم نے ادب کی بات کہنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس کے خلاف پڑھ رہی ہے اور کس کے خلاف جا رہی ہے دوسری جگہ اللہ کا احسان ہے کہ چاہے تمہارا مخاطب فریق غنی ہو یا امیر تمہارا رشتہ ہو یا تمہارا مخالف اس لیے کہ انصاف ہر حال میں انصاف ہی ہوتا ہے اوفو اور اللہ کا عہد پورا کرو ذہم و یہ ہے وہ باتیں جس کا تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تاکہ تم تذکرون اسے اس سے نصیحت حاصل کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ممنوع چیزیں ہیں جس سے بچنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی حکم دیا ہے لیکن ان ممنوعات سے تو تم خود کو بچاتے نہیں ہو اور اپنے طرف سے اللہ کے حل کی ہوئی چیزوں میں سے بازوں کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہو وہ انہا فروتی مستقیما اور یہ کہ یہی راستہ ہے میں سیدھا اسی چلو سب مت چلو اور راستوں پر فتح دے دے گی کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے تتقون یہ ہے وہ باتیں جس کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ کتابا پھر ہم نے موسل کتاب اور صلاح السلام کی کتاب تماما پورا کرنے کے لیے الزی ان لوگوں کی احسن جو نئے کام کرنے والے ہیں وہ تفصیل کے لیے کل ہر چیز کے یعنی ان کے استعمال اور معمولات زندگی میں سے ہر چیز کے متعلق اللہ کے تفصیلی احکامات تھے وہ دن اور اس میں ہدایت و اور ان ہدایات پر عمل کرنا باعث رحمت رحمت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کر لیں اس یقین کے ساتھ میں ایک اعمال کیے جائیں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ سے ملیں گے تو اللہ ہمارے ان نیکیوں سے خوش ہو کر ہمیں آخرت کے نقصانات سے بچائے گا اور آخرت کے ان نقصانات سے بچانے میں ہمارے اچائیوں نے اور ہمارے نیکیوں نے ہی بنیادی کردار ادا کرنا ہے گزشتہ تین رکوات سے اللہ تبارک و تعالی مکہ سے مخاطب تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے اور پیدا کیے ہوئے پیداوار میں سے بعضوں کو اپنے لیے حلال اور بعضوں کو حرام قرار دیا تھا اور بعض اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے غیروں کو حصہ دار انہوں نے بنا رکھا تھا اور اس تقسیم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی اور حکم قرار دے دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ بھائی کون کون سے کام تمہیں کرنے چاہیے جن کے کرنے کا میں تمہیں کہتا ہوں وہ اللہ نے گزشتہ رکواٹ میں بیان فرمائے اور کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جن سے تمہیں بچنا چاہیے اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا اب اس آخری رکو میں سورہ انعام کے اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے تباہ کتاب ان نہ اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا مبارک و برکت والی فتبیہ سو اس کی پیروی کرو یعنی اس کے احکامات پر عمل پہ رہو تقو اور اللہ کے نہ فرمانے سے ڈرو اللہ ترمون تاکہ تم برہم کیا جائے انتقور تاکہ تم یہ نہ کہو ان نما ان زل کتاب اللہ طوی فتح نے کہ اتری کتاب دو جماعتوں پر ہم سے پہلے اور نہ سارا پر اور اے مکہ والو تم یہ نہ کہو کہ کتاب ہم سے پہلے دو گروہوں پہ نازل ہوئی تھی اور وہ بھی ایسی زبان میں کہ جو ہم نہیں سمجھتے تھے یعنی ایبرانی یا سریانی زبان تھی وہ ان کن عام گرافتیں اور بے ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے بےخبر تھے اوتقول یا پھر یوں نہ کہو کہ لو ان ان زلا کتاب اگر اترتی ہم پی کتاب لکنہ عہد امن ہوں تو ہم ان سے زیادہ راہ راست ہوتے فقل من تمہارے, پاس تمہارے رب کے طرف سے حجت آ چکی بہدم اور ہدایت اور رحمت سمن بد آیات اب اس سے ظالم کون ہے جو جٹلائے اللہ کی آیتوں کو اس دفعہ اور اس سے کلی سنجلزین استفونان تو ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کنیاں کتراتے ہیں ہمارے حکموں سے سو الآذابی برے عذاب کا بھی مقامی استیفون ان کے اس کنی کترانے کی وجہ سے اختیار کرنے سے حل الا کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے او اور کا یا آئے ان کے پاس تیرا رب اویاتی اباب آیات رب کا یا ان کے پاس تیرے رب, رب کے مخصوص یوم اطفا کا جس دن آئیں گی ان کے اوپر تر رب کی وہ نشانیاں وقت کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جن تک ان من میں قبل جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو اب کا سبق ایمانا خیرہ یا, جو یا جس نے اپنے ایمان میں کچھ نیکیاں نہ کی ہوند ضرور کہہ دیجیے تم انتظار کرو ان نامتظک ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں یعنی ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں قیامت کا جو ذکر فرمایا ہے اگر وہ قیامت آ جائے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے سچ کہا یا فرشتے کثرت کے ساتھ آسمانوں سے نازل ہونا شروع ہو جائیں یا سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اِنَّ اِنَّ فرق بے شک جنہوں نے راہیں نکالی اپنی دین میں وکانشیان اور ہو گئے ہیں وہ فرطے فرطے لست من فی شئن آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں انما نما امرحم اللہ بے شک ان کا کام اللہ کے حوالے ہیں سنما دی بما بنا گان پھر وہ اللہ ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں منجا ابل حسن عطف عشر امسالحا جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا دس گنا وہ منجا ابی سید آتے اور جو کوئی لائے گا ایک برائی فلاح اللہ مسلح سو وہ سزا نہیں پائے گا مگر اسی کے برابر وہ بے انصافی نہیں کی جائے گی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 گنا بڑھ کر اجرتا فرماتا ہے اور اس سے بھی زیادہ تا فرماتا ہے جس نے جتنے نیک کے ساتھ وہ نیکی کی ہوگی کل کہہ دیجئے اننی ندانی ربی الاث و مستقیم مجھ کو سمجھائی ہے میرے رب نے سیدھے راستہ دینن یعمن ایک صحیح دین کا ملت ابراہیم حنیفہ جو ملت ابراہیم کی ایک طرف کا تھا یعنی جو طریقہ ابراہیمی تھا وماکان من مشرقین اور وہ ناتا شرک کرنے والوں میں سے کہہ دیجیے ان نسلہ کی بے شک میری نماز ونسکی اور میرے قربانی و محیا اور میرا جینا ومماتی اور میرے مرنا رب العالمین اللہ ہی کے لیے جو دوسری جگہ اللہ نے اس کو ایک اور انداز سے بین فرمایا ہے اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خرید کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائے گا تو جب یہ جان بندے نے کرما پڑھ کر اللہ کے ہاتھ بھیج دیا تو اب اس جان سے ہر وہ عمل صادر ہوگا کہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ اپنے اس جان اور خواہش کو ہر ایسے کام سے بچائے گا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس لیے کہ یہ تو اس کو جنت کے ہاتھ بدلے بھیج چکا میرے یہ تمام اعمال ایسے اللہ کے لیے ہیں لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں اور بذالک عمرت اور مجھے ہی حکم ہوا ہے وانا وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں کل جبی جی اگر اللہ ابغیرہ کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی اور نہ وہ هو رب كل شاین اور وہ رب ہے مربی ہے ہر چیز کا ولا تکسب كل نفس الا اور جو کوئی کرتا ہے سب اس کے ذمہ پر ہے و ذرا تم وزر اخرا اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کی بوجھ کو یعنی جس کے جو عمل ہے وہ اپنے عمل کے لیے اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا سننا علا اور مرج حکم پھر تمہارے رب کے پاس تم سبوں کو لوٹ کر جانا فربی بما بے نا تم پھر وہ تمہیں بتلائے گا وہ باتیں جس میں تم آپس میں جھگڑا کرتے تھے وہ ولیزی اور اللہ وزاد ہے جہلا خلائف خدا فلو گے جس نے تمہیں اس زمین میں نائب بنایا وہ رقابا کا کمفوں کا بعض انتراجات اور بلند کر دیے تم سے ایک کے با... مقابلے میں دوسرے کے ترجیح کو یعنی مالی لحاظ سے بعضوں, کو... بعضوں سے زیادہ بہتری حالت عطا فرمائے لیا بلوقوں کی اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے ان نبر کا سرحق بے شک رب کرنے والا ہے وہ ان نول رحیم اور بے شک بخشنے والا مہربان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے عقلوں دنیا میں مالی لحاظ سے بندوں کی جو درجہ بندی فرمائی ہے یہ دنیاوی نظام زندگی کے چلانے کے لیے ہے اور یہ ہر ایک آزمائش اور امتحان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا لحاظ سے بہت کچھ دے رکھا آیا وہ اللہ کی اس دین دی مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف میں لاتا ہے یا کہ نہیں اور جس کو اللہ نے کچھ دن نہیں دے رکھا بلکہ کم دے رکھا ہے یا کم دے رکھا ہے کیا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا کہ نہ بن کر چوری ڈاکے اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو مالدار کے مالداری میں امتحان ہے اور ضرورتمن اور غریب کے غربت میں امتحان ہے اگر ہر ایک اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس امتحان کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو دونوں اللہ کے ہاں کامیابی سے امکنار ہوں گے اور دنیا میں بھی کسی کو کسی سے کوئی شکایت اور شکوہ نہیں رہے گا یہاں پہ سورہ انام اپنے اختتام کو پہنچا و اخردانہ ربدال